بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وادی کل واشمد بسم اللہ رحم رہی الحمد للہ الرحمن مین رحم رہی ملکی نستانل ویریل ملتا جیسا کہ انبیاء کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دعوے کے بعد ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے اور جوں جوں جماعت پھیلتی ہے مخالفت اور حسد کی آگ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی مخالفین کے مخالفت کے طریق بھی ہر ممکن صورت مخالفت کی اختیار کرتے جاتے ہیں لیکن کیونکہ دعویٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مخالفتوں کے باوجود ترقی کے وعدے اور خوشخبریاں دی ہوتی ہیں اس لیے کوئی مخالفت ترقی کی راہ میں روک نہیں بنتی اور نہ بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مسیمۃسلات اسلام کو مسیح اور مہدی بنا کر بھیجا تو آپ کے ساتھ بھی اس سنت کے مطابق سلوک ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تائید نسرت جو اللہ تعالیٰ کی سن ہے وہ بھی سلوک ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے سلوک فرمایا اور آپ کی جماعت کے ساتھ بھی یہ سلوک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہاں مخالفتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی تو وہاں مخالفین کے بعد انجام اور مخالفتوں کے باوجود آپ کے سلسلے کے بڑھنے اور آپ کی تعداد کی خبر دی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا بہت سارے الہمات ہیں ایک یہ الحام ہے کہ میں تیری خالص کہ میں تیرے خالص اور محب, دلی محبوں کا گروہ بھی پڑھاؤں گا پھر ایک یہ الہام ہے کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسروں کا رجعالم رجعالم ہی سما یعنی تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے پھر فرمایا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا پھر ایک الہام یہ ہے کہ انصر و اللہ ہو میں نے دہی کہ خدا اپنی طرف سے تیری مدد کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے تبلیغ کے بارے میں پیغام پہنچانے کے بارے میں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا پھر یہ بھی فرمایا کطب اللہ ہو لاغل بنانا و روسلی خدا تعالیٰ نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا تائید نصرت کے شمار علامات ہیں اب یہ صرف ظاہری باتیں نہیں جو ناوزب اللہ فض مسلم علیہ السلّۃ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے کر دی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس کا عملی اظہار بھی کرتا رہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مخالفین کے مکر ان پر الٹا کر اپنی تائید کے عملی نظارے نظارے دکھاتا ہے کہیں خود ان کی رہنمائی کر کے لوگوں کی انہیں اہمیت کی سچائی دکھاتا ہے کہیں غیروں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ غیروں کے حملوں سے حملوں کے خلاف حض مسیم علیہسلاۃسلام کے ماننے والوں کی تائید اور مدد کریں اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو حض وسیم علیہ السّلۃ والسلام کے ساتھ یہ باتیں ہیں ان کے عملی اظہار جیسا کہ میں نے کہا بھکتاً پھکتاً ہوتے رہتے ہیں اس وقت میں بعض واقعات پیش کرتا ہوں مخالفین کے بد انجام کے بارے میں سو میں واقعات لیے ہیں جو احمدیوں کے لیے جہاں ایمان میں زیادتی کے باعث بنے وہاں غیروں کے لیے بھی احمدیت کی سچائی کا نشان بنے نازل دعوت اللہ قاتیان نے لکھا کہ ان کے ایک معلوم ہیں ساخ صاحب وہ رمضان کے قریب اپنے ایک گاؤں میں گئے اپنے ایک رشتے دار کے گھر تاکہ گھر والوں کو رمضان کے اوقات کے بارے میں بتاتے ہیں <تصفح> کہتے ہیں کہ جب گھر والوں کو رمضان کے عظمت اور برکات کے بارے میں بتا رہے تھے ٹائم ٹیبل دینے کے بعد تو اسی اسنا میں ایک غیر جماعت نوجوان اقبال نامی آ کے بیٹھ گیا کچھ دیر تو مولم صاحب کی باتیں سننے سنتا رہا پھر اس کے بعد اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے ان کے رشتہ داروں نے شاید واضح طور پر بتانا مناسب نہ سمجھا کہ جماعت اہم کیا مولم ہے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ گاؤں گاؤں سے آیا ہے لیکن موللم صاحب نے صاف طور پر اپنا تعارف کروایا کہ میں جماعت احمدیہ کا مولم ہوں اس پر یہ شخص بڑے غصے میں آ گیا آگ بگولا ہو گیا مولم نے اپنے محرا مکمل تعارف کروانا چاہا تاکہ اس کی کچھ بلد فہمیاں دور کریں لیکن اس شخص نے سننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں دوران گفتگو قرآن مجید اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو یہ شخص کہتا کہ آپ لوگوں کو یہ اسلامی اجتلاحیں استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں وہی پاکستانی مولوں والا اثر ہے نیز اور حضم علیہ السلّۃ اسلام کو کا نام آتا تو وہ حضرت وسیم علیہ السلام کو جماعت کو بڑی غلیظ گالیاں دیتا اور کہتا کہ میں سعودی عرب بحرین اور قتل وغیرہ سے ٹرک کر ہوں اور آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں تمام اسلامی ممالک نے آپ کے خلاف فتوی دیے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر سانپ مل جائے رستے میں سانپ ہو اور قادیانی ہو تو سانپ کو چھوڑ دو اور کا قتل کر دو اور اس یہ بات کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ بار بار وہ مجھے مارنے کے لیے اٹھتا تھا کہ آج مجھے موقع ملا ہے تو میں کاتی کو معروم قتل کروں اور ثواب کماؤں مگر بہرحال اس کامیاب نہ ہو سکا کہتے ہیں میں نے بڑے صبر اور تحمل سے اس کی ساری باتیں سنی بکواس سنی گالیاں سنی جب وہ بزبانی اور بکواس پر زیادہ ہی اتر آیا تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر میں جماعت احمدیہ کا معلم نہ ہوتا تو مرنے مارنے کی آپ کی خواہش بھی پوری کر دیتا لیکن ہمیں گالیوں کے بدلے دعائیں دینے کی تعلیم دی گئی ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہتا بہرحال خاموش ہو گیا اس بات پہ یا بیٹھ گیا ماحول کو دیکھ کے اور یہ وارننگ دی ان کو کہ آج کے بعد اس گاؤں میں اگر تم نظر آئے تو بہت بڑا حشر ہو گیا کہتے ہیں میں نے اس کو اس طرح یہ جواب دیا کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ برا حشر کس کا ہوگا اور یہ کہہ کر میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے آ گیا یہ <خخ> شخص قریبی گاؤں میں افراد جماعت کو بھی کہتا تھا کہ قادیانیت چھوڑ دو لیکن لوگ اس کو آگے توجہ نہیں دیتے تھے بہرحال کہتے ہیں میں نے رمضان کے بعد پندرہ یوم کی رخصت اور جہاں چلا گیا واپس آ ایک بزرگ عورت نے بتایا کہ مولوی اقبال جس نے جماعت کو گالیاں دی تھیں شخص اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس سے نہ صرف جماعت کے ایمان میں اضافہ ہوا وہاں اس چھوٹے میں بلکہ غیر جماعت بھی بڑے متاثر ہوئے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی تائید حضر وسیم علیہ السلام کے دیکھی اور وہ یہاں کرنے والے کو زیر و رسوا ہوتے اور ختم ہوتے دیکھا اسی طرح یمن کے ایک صاحب ہیں وہ مخالفوں کے انجام کے بارے میں لکھتے ہیں غانم صاحب کہ جب میں اہمدی ہوا کہ جب سے میں اہمدی ہوا ہوں میں تبلیغ کر رہا ہوں اور خصوصاً نوجوانوں کے ایک ٹولے کی طرف سے سخت مخالفت دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ دو دس کے رمضان میں ایک دفعہ میرا ہمسایا اور اس کے چند دوست مجھے مجبور کر کے اپنے ایک جامعۃمان کے شیخ سے بات کرنے کے لئے لے گئے وہاں ایک مولوی بھی, بھی آ گیا میں نے پہلے حضرت وسیمۃ علیہ السلام کی صداقت کے دلائل بیان کیے پھر قتل مرتد اور جہاد اور وفات مسیح کے موضوعات پر بات ہوئی اور وہ سب بغیر دلیل کے اپنے عقائد پر اظہار کرتے رہے اور میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتا تھا بہرحال جو ان کا بڑا شیخ تھا وہ کچھ احترام سے پیش آتا تھا آیا لیکن دوسرا بہت بزبانی کرتا تھا اور اس نے مباہلے کی دعوت بھی دی میں نے کہا کہ مبائلہ تو امام سے ہوتا ہے لیکن اس کے اصرار کی وجہ سے اور اس لیے کہ یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ مجھے صداقت مسیمت پر یقین نہیں ہے میں نے مبائلہ قبول کر لیا اور بات ختم ہو گئی اس کے بعد یہ نوجوان مجھے ڈراتے دھمکاتے رہے گالیاں دیتے رہے تبلیغ سے روکتے رہے رمضان کے آخر میں ایک دن کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ چچا یہ نوجوان آپ کے خلاف منصوبہ تیار کر رہے ہیں پھر ان میں سے بعض نے آ کر مجھے مارنے کی دھمکی دی اور حضرت وسیم علیہ السلّۃ کو سخت گالیاں دی کہتے ہیں میں زخمی دل کے ساتھ گھر لوٹا دو رکتیں ادا کیں نفل پڑے اور دعا کی کہ یا اللہ تو ان کی نسبت اپنی قدرت دکھا کہتے ہیں اس کے بعد ایک دو دن میں ان نوجوانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف کنجر نکال لیے اور لڑائی میں ایک بچے کے منہ پر کھنجر لگ گیا اس واقعے کے بعد ایک ماہ میں یہ لوگ کہیں چلے گئے اور اس کے بعد اب تک نظر نہیں آئے کہتے ہیں میرا ہمسایہ بھی مکان بیچ کر دوسری جگہ چلا گیا اور وہ جامعہ کا جو مالک تھا اس جامعہ پر حوصی قبائل بھاگے ہو کے قبضے, نے قبضہ کر لیا یہ سب لوگ بھاگ کے پھر سعودی عرب چلے گئے اور وہاں ان کا جامعہ جو ہے وہ بھی اب بمباری کی وجہ سے ملبے کا ڈھیر بن گیا آج کل ہم مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہٹ رہے ہیں لیکن دنیا میں ایسا طبقہ بھی ہے جو دین کی طرف رغبت رکھتا ہے اور صحیح راستوں کی تلاش میں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو جانتا ہے اس لیے زمانے کے امام کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل بھی کھولتا ہے حسم وسیم علیہ السلام کو جب بھیجا تو آخر اسی لیے بھیجا تھا دنیا ہم قبول کیوں کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبول کر رہی ہے کوسٹ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ گاؤں میں ایک لوکل مبلغ کے ساتھ تبلیغ کے لیے گیا تو لوگوں کو مسیحا اور درمام مہدی یامت کے بارے میں بتایا کچھ عرصے بعد دوبارہ وہاں گئے تو اس گاؤں کے امام سمیت پندرہ افراد نے اہمیت قبول کر لی ان کو بتایا گیا کہ اس ماہ خدام الحمدیہ کا نیشنل اجتماع آبی جان میں ہو رہا ہے اس پر گاؤں والوں نے کہا کہ ایک شخص کو آبی جان بھجوایا جائے تاکہ وہ جماعت کو قریب سے دیکھے کہ لوگ کیسے ہیں چنانچہ اس گاؤں سے ایک شخص اجتماع میں شامل ہوگا اور واپس آ کر آبی جان میں جو کچھ دیکھا تھا لوگوں کو بتایا کہ کس طرح یہ لوگ رہتے ہیں اور کس طرح ایک محبت اور پیار بھائی چارے کا ماحول تھا اس کا بڑا اچھا اثر ہوا چنانچہ کچھ عرصے کے بعد جو یہ لوگ دوبارہ تبلیغ کے لیے گئے وہاں تو رات نماز اشاء کے بعد اور پھر صبح فجر کے بعد وسیع ماؤد کی آمد کے بارے میں سوال جواب ہوتے رہے اور کافی لمبا عرصہ کے سوال جواب چلتے رہے اس پہ کہتے ہیں کہ مزید چھبیس نے احمد قبول کرنے توفیق پائی اس طرح وہاں اکتالیس افراد کی جماعت بھی قائم ہو گئی مخالفین کس طرح زور لگا رہے ہیں کہ احمد ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کس طرح حضرت مسلم علیہ السلط سے کیے گئے وعدے کے مطابق آپ کے محبوں کا گروہ بڑھا رہا ہے اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں بین ان کے ممالک لکھتے ہیں انصر صاحب کہ جنوری میں جنوری دو سولہ میں ایک گاؤں میں نئی جماعت قائم ہوئی اور ستاسی افراد کو بیت کرنے کی توفیق ملی کہتے ہیں کہ وہاں کے امام کو ٹریننگ دی گئی اور باقاعدہ نماز جمعہ کی ادائیگی شروع کر دی گئی مولویوں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے بڑا زور لگایا یہ لوگ احمدیت کو چھوڑ دیں مگر اس جماعت کے تمام نوبائین مضبوطی کے ساتھ احمدیت پر قائم رہے جب ان کو یہاں سے بھی ناکامی ہوئی تو یہ مولوی وہاں کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان کو احمدیت سے روکیں چاہے بادشاہ نے ہمارے صدر کو بلایا اور کہا کہ اگر آپ کو مسجد چاہیے تو غیر احمدی مولوی آپ لوگوں کے لیے ناظر مناظر دیں آپ لوگ اہمیت چھوڑ دیں اس پر صدر صاحب نے کہا اسے کہ آپ احمدیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں بادشاہ نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتا لیکن مولوی کہتے ہیں کہ اہم مسلمان نہیں ہے یہ بوکو حرام کے لوگ ہیں دہشت گرد لوگ ہیں یہ ہم سب کو قتل کر دیں گے اس پر صدر نے بادشاہ کو بتایا کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور مولوی تو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں پہلے تو بادشاہ نے بات نہیں مانی ہے کہنے لگا کہ تم اہمیت کو چھوڑ دو اگر نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں گاؤں سے نکال دوں گا اس پر صدر صاحب نے کہا کہ ہم گاؤں چھوڑ دیں گے لیکن اہمیت نہیں چھوڑیں گے یہ ایمان ہے ان غریب لوگوں کا اور دور دراز رہنے والے لوگوں کا اس پر صدر صاحب نے کہا جیسے کہا کہ اہم چھوڑ دیں گے اس پر بادشاہ کا دل بدل گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں گاؤں چھوڑنے کی ضرورت نہیں جیسا دل چاہتا ہے کرو چانچے یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں قدم چما دیے نہ صرف ماننے والوں کو ایمان کو مضبوط کیا ان کو محبت میں بڑھایا بلکہ مخالف کے دل کو بھی نرم کر کے اس بادشاہ کے دل کو چیز کے دل کو نرم کر کے اللہ تعالیٰ نے تائز و نثرت کے سامان پیدا فرمائے پھر مخالفت کے انجام اور اللہ تعالیٰ کی تائید کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بین ان کے ہی لگ لکھتے ہیں کہ میرے ریجن میں دو بڑے ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے ہفتہ وار جماعتی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے اور علاقے کی ایک بڑی تعداد تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا پیغام پہنچ رہا ہے ایک ریڈیو اسٹیشن پر ہر ہر بدھ کو تیس منٹ کا پروگرام نشر ہوتا تھا لیکن اس ریڈیو چینل کا وائس ڈائریکٹر ہماری مخالفت کیا کرتا تھا اور ہمارے پروگراموں میں روک پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اسی ریڈیو اسٹیشن میں ریڈیو میں کرپشن کے الزام میں برطرف کیا گیا اور عدالت نے اسے قید کی سزا سنا دی اور جو نئے وائس ڈائریکٹر بنے انہیں ہم نے مشن آنے کی دعوت دی اور انہیں جماعتی اور اسلامی عقائد کے متعلق بتایا گیا کچھ لٹریچر بھی پڑھنے کے لیے دیا گیا اور اپنی تبلیغ کا مقصد بتایا اس کے بعد وہ کچھ عرصے تک ہماری تبلیغ پروگرام سنتے رہے سنجے کچھ عرصہ بعد جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو یہ نئے ڈائریکٹر کہنے لگے کہ میں آپ کی تبلیغ سے بہت متاثر ہوا ہوں آپ کی تبلیغ کا انداز بہت دلکش ہے میں آپ کو اسی رقم میں جو آپ ایک پروگرام کے لیے ادا کر رہے ہیں ایک اور ہفتہ وار پروگرام مستقل طور پر فری دیتا ہوں تاکہ مذ... اصلی مذہب مذہبی تعلیمات کا عوام کو علم ہوا اور اسلام کے متعلق غلط عقائد کا اضالہ ہو کہاں تو پروگرام کو پر جاری رکھنے کی فکر تھی اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرض فرمایا کہ خرچ اسی خرچ میں زائد وقت حضرت مسیم علیہ السلّات اسلام کا اور اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کا ہمیں مل گیا بس حض مسیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے تائیدات کا یہ ہر جگہ اس کے نظارے نظر آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے خود دلوں کے کھولنے کا ایک اور واقعہ ہے یہ مصر کے ایک دوست ہیں احمد صاحب کہتے ہیں اسلام کی صحیح اور سادہ تشریح کرنے پر میں آپ لوگوں کو داد دیتا ہوں آپ جو پیش کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ کا حقیقی اسلام ہے ہم لوگ داعش اور اس کے کردار سے تھک چکے ہیں اور کاش کے ہم لوگ تمام لوگوں کی سوچیں آپ جیسی ہو جائیں کہتے ہیں کہ میں نے پروگرام میں بتائے گئے طریقے کے مطابق دو رکت استخارہ کی نماز ادا کی اسی رات خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے سے تمام مکانات ہٹ رہے ہیں یہاں تک کہ میرے گھر کے سامنے خالی جگہ بن گئی پھر میں نے حضرت وسیم علیہ السلام کے گھر کو دیکھا جو آپ اکثر اپنے پروگراموں کے بیک سکرین پر دکھاتے رہتے ہیں دارالمسی کا علاقہ گادیان کا کہتے ہیں وہ میں نے خواب میں دیکھا کہتے ہیں میں نے اس اس گھر کو یعنی دارالموسی کے علاقے کو زمین میں سے پودے کی طرح نکلتے ہوئے دیکھا اور میں حیران تھا کہ یہ کس طرح نکل رہا ہے پھر میں نے اس میں سے نور کو نکلتے ہوئے دیکھا پھر میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ چاند دن میں نکلا نکلا ہے میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو سورج بھی نکلا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ سورج اور چاند دونوں نکلے ہیں میں بہت خوش ہوا کیونکہ پہلی مرتبہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے جواب پایا اگرچہ میں پہلے سے مسلمان تھا لیکن میں پہلی مرتبہ اللہ کا قرب حاصل کر پا رہا ہوں اور یہ صرف جماعت احمدیہ کی وجہ سے ہے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں قبول احمدیت كے لیے اللہ تعالیٰ کے دل کھولنے کا ایک اور واقعہ سیریا کے ایک دوست کا ہے وہ <coughs> کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو تھا احمد درویش صاحب لیکن دین سے دور تھا دو آٹھ میں میرے بھائی نے احمدیت قبول کر لی دین سے دوری کے باوجود مجھے بھائی کے اقدام پر شدید غصہ آیا میں اپنے بھائی سے خوب بحث کرتا اور اکثر اس سے الجھ جاتا بلاخر میرے بھائی نے مجھ سے کی, لیت کی اختیار کر لی بچنے لگا کہتے ہیں دو گیارہ میں شام کے حالات خراب ہوئے تو میں نے شامی حکومت کے مخالف گروہ میں شامل ہو گیا میں شامل ہو گیا اس میں اس دوران مجھے شامی معاشرے میں پائی جانے والی تمام دینی جماعتوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے ہر دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور ہر ایک کے عقائد میں بے سروپا بات... باتیں شامل ہیں کہتے ہیں حالات کی خرابی کے باعث ہم اہل خاندان حلب شہر کے مضافاتی علاقے میں منتقل ہوئے تو مجھے اپنے بھائی کے ساتھ دوبارہ دینی امور کے بارے میں بحث کرنے کا موقع مل گیا لیکن میں جب س... جب بھی اس سے کسی عمر کے بارے میں سوال کرتا تو اس کا جواب مجھے حیران کر دیتا اور میں دل میں کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ دراصل اس مسئلے کا یہی معقول جواب ہے جو احمدی بھائی دیتا ہے لیکن شدت مخالفت کی وجہ سے میں حق بات نہ کہہ پستا کہتے ہیں ہماری گفتگو چلتے چلتے وفات مسیح کے موضوع تک آ پہنچی یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنے بھائی سے جماعتی کتب کا بعض قصوں کا مطالبہ کر دیا اس گفتگو کے بعد کہتے ہیں اس نے کہا کہ تمام کتابیں اسی گھر میں ہیں جسے ہم بمباری کے خوف سے چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں گھر چھوڑ آئے تھے جنگ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں اسی وقت بمباری دہشت گردی اور رشت و خون سے بھرپور علاقے میں گیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے اگر کتابیں وہاں ہیں تو میں یہ خطرہ مول لے لیتا ہوں میں گیا اور وہ کتابیں لے آیا واپس اگر میں نے ان کتب کا مطالعہ مطالع شروع کیا تو یہاں تک کہ دل سے احمدی ہو گیا اور اپنے بھائی کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا لیکن خانہ جنگی کی صورتحال میں میری بیت اور سالنہ کی اجاز کی کہتے ہیں میں پہلے تو سیریم گورنمنٹ کے خلاف گروپس کے ساتھ مل کر حکومت مخالف سرگرمیوں میں مصروف تھا لیکن قبول اہمیت کے فیصلہ کے بعد جب میں نے حلیفت المسیح کے اس بارے میں خطبات بات سنے تو فوراً حکومت خلاف سرگرمیوں کو ترک کر دیا کہتے ہیں میرے والد صاحب میری بیت پر سخت ناراض ہوئے اور ایک دن شدید غصے کی حالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ خدا مجھے تمہارا منہ نہ دکھائے اور کبھی مجھے کبھی تمہیں لوٹا کے میرے پاس نہ لائے کہتے ہیں والد صاحب کے ان الفاظ کی میرے ایمان کے بالمقابل کوئی وقت نہ تھی اور وسلح تعالیٰ میں اس کے جذباتی اثر سے محفوظ رہا اور پھر ہجرت کر کے ترکی آ اور یہ پہلا کام یہاں ہی کہتے میں نے یہ کیا کہ بیت فارم پھول کر کے آپ کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ کس طریق سے مخالفین کے ہلوں کو توڑ کر لوگوں کے دلوں کو کھولنے کے سامان کرتا ہے اس کا ایک واقعہ مراکش کے ایک دوست کا ہے کہتے ہیں عبدالکریم صاحب کہ میں تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جماعت احمدیہ الہی جماعت ہے لیکن ایک الزام کا جواب تلاش کرتے ہوئے مجھے جماعت کی عربی ویب سائٹ میں ناج الطالبین نامی ایک کتاب مل گئی اس کتاب کی فہرست پڑھتے ہی میرے دل میں اس کے مطالعہ کا شوق پیدا ہو گیا اس کتاب کی ابتدا میں حض مسلم رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے جنہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ خالی بیٹھ رہتے ہیں فارغ بیٹھ رہتے ہیں حضر مسلم مترزین کا اس کے جواب میں حض مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنا روزمرہ کا جو شیڈیول تھا وہ بیان فرمایا کہ میں صبح سے اٹھ کے شام تک کیا کرتا ہوں رات تک کہتے ہیں یہ لکھنے والے مراکشی کہ میں ایک طرف اسے پڑھتا جا رہا تھا اور دوسری طرف میرے ذہن میں تفصیر کبیر گردش کر رہی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ جس کا روز مرہ کا پروگرام اس قدر غیر معمولی کاموں سے معمول ہو وہ تفصیرِ کبیر جیسا گہرا علمی اور تحقیقی کام کس طرح کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فرض کریں اگر مرزا غلام قادیانی خدا نخواستہ جھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح کی مشقت میں کیوں ڈالا اگر مرزا صاحب جھوٹے تھے تو ان کا بیٹا کیوں دن رات اسلام کی ترقی کی خاطر قرآن کریم کے خزانے نکال نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں اس طرح مصروف ہے کہ اس جہاد میں نہ اسے اپنی پرواہ ہے نہ اپنے اہل و عیال کی نہ اپنی صحت کا خیال ہے کہتے میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے ذہن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی آ گئی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب آنے والا مسیح آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کی غیر معمولی اولاد ہوگی جب میں نے اس پیش گوئی پر غور کیا تو میرا دل ایسے عجیب و غریب جذبات سے بھر گیا جن کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ پتل جلیل ہے جس کے ذریعے کلام اللہ کا فہم پھیلایا گیا اور تفصیر کبیر جیسی عظیم تفسیر دنیا میں ظاہر ہوئی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے منہاج الطالبین کے اس حصے کے مطالعہ سے بیت کے راستے میں آئے حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں اور میں ان صدر کے ساتھ بیت کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی عجیب عجیب طریقوں سے راستے کھولتا ہے پھر رویا کے ذریعے سے خود اللہ تعالیٰ کس نے رہنمائی فرماتا ہے اس بارے میں یمن کی خاتون ہیں امام صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے نو عمری کے عرصے سے ہی امام مہدی کے زمانے تک زندہ رہنے کی خواہش تھی اور اس کے لیے دعا کرتی تھی ایک روز میں ایک عربی چینل دیکھ رہی تھی کہ اس پر ایک دینی پروگرام میں ایک معروف مولوی سے کسی نے جماعت احمدیہ کا نام لیے بغیر پوچھا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور ان کے بعد خلافت قائم ہو چکی ہے مولوی صاحب نے جواب دیا کہ یہ لوگ وہاں میں باطلا کا شکار جھوٹے لوگ ہیں اس لیے آپ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے اپنی معمول کی زندگی گزاریں کیونکہ جما جب امام مہدی آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہتی ہیں یہ بات میرے دل میں ذہن میں ہٹ گئی اور پھر ایک روز دو ہزار نو میں میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک چینل دیکھا ہے جس پہ کچھ لوگ امام مہدی کے ظہور کا اعلان کر رہے تھے یہ سنتے ہی مجھے مذکورہ مولوی صاحب سے پوچھا جانے والا سوال اور ان کو جواب یاد آ گیا اور میں سمجھ گئی کہ دراصل سوال امام مہدی کے ظہور کا اعلان کرنے والی اس جماعت کے بارے میں تھا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے اس چینل کی فریکوینسی لی اور پھر جب یہ چینل لگایا تو وہاں پر پروگرام الحوال مباشر لگا ہوا تھا میں نے اس پروگرام کے شروعہ کو ایک ایک کر کے بڑی گہری نظر سے دیکھا ان کے چہروں پر عجیب چمک اور نور تھا لیکن مجھے ان پر ترس آیا کہ اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود یہ لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں نیز میں نے کہا کہ آج تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے آ کر ایک فرقہ اور بنا لیا کیا اسلام میں اس سے پہلے فرقے کم تھے باوجود اس احساس کے جب میں نے ان کی باتیں سنی تو وہ میرے دل کو لگیں ایک طرف یہ احساس کہ کیا فرقہ بنا دیا دوسری طرف باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں کہتی ہیں کہ پروگرام ختم ہونے پر ایک قصیدہ پیش کیا گیا جس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ حضرت امام مہدی کا لکھا ہوا ہے اس قصیدے کلمات اور تاثیر غیر معمولی تھی میں اپنے خامت کے ساتھ اس چینل کو دیکھنے لگی ہر روز ہمارے اس چینل کے ساتھ لگاؤ بڑھتا گیا یہاں تک کہ محض چند روز میں ہی ہمارے گھر میں دیگر تمام چینل بند ہو گئے اور صرف ایم ٹی اے چلنے لگا ہمارے گھر کا ہر فرد اس چینل پر بیان ہونے والے مفاہم کو پسند کرنے لگا حضرت مسیمہ علیہ السلام کی پلیمات کی تاثیر ہی کچھ عجیب تھی آپ کا قصیدہ سننے کے دوران میری آنکھوں سے آنسو لوگ ہو جاتے کیونکہ یہ الفاظ کسی خدا کی طرف سے آنے والے کے ہی منہ سے نکل سکتے ہیں کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایسا موثر اور بلیغ کلام کہہ سکے کہتی ہیں بہر تمام امور کے بارے میں اطمینان کر لینے کے بعد میں نے جنوری دو ہزار دس میں بیت کا خط لکھ دیا اور پھر کہتی ہیں کہ میرے خاموں نے انٹرنیٹ کیفے سے متعدد بار خط سال کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی کہتی ہیں ایسے وقت اس, اس وقت جب کامیابی نہیں ہو رہی تھی مجھے اپنے لڑکپن کے زمانے کا ایک بچپن کے زمانے کا ایک رویا یاد آ گیا وہ تھا کہ ایک آب ویاز سرزمین میں مجھے اپنے سامنے ایک بہت لمبا سایہ نظر آتا ہے جس کے بارے میں خواب میں ہی احساس ہوتا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے یہ سایہ میری طرف بڑھتا ہے نہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جسے پکڑنے کے لیے میں دوڑتی ہوں اسی کشش میں کبھی گرتی ہوں اور پھر اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیتی ہوں کہتی ہیں ایسے میری آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر آگے کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل سے مراد مسیم علیہ السلام تھے جو ذلی طور پر آپ کے کمالات کا عکس ہیں اور ذلی نبی ہیں اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے کوشش کر کے آپ کو ہاتھ تھامنے کی توفیق دا فرمائی کیونکہ کئی کوششوں کی ناکامی کے بعد بلاخر مارچ دو دس میں ہم بیت بھیجنے کامیاب ہو گئے یہ کہتی ہیں کہ جب سے بیت کی ہے خدا تال خدائی افضال بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں اور عجائب قدرت اس قدر نظر آتے ہیں کہ جن کے بیان سے ہماری زبانیں عاجد ہیں واقعی وہ بڑے عجائب والا خدا ہے میں نے جب بھی دعا کی ہے قبولیت کے نشان دیکھے ہیں ہمارا خدا بڑا ہی مہربان ہے پھر آگے لکھنی ہے کہ آپ کی مجھے لکھ رہی ہیں کہ آپ کی اور تمام مومنوں کی محبت میرے دل میں میرے اپنے لفظ اور اہل اور اولاد اور تمام لوگوں اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے پھر ایک جمن کے ایک اور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مختلف جماعتوں میں شامل محترام میں لیکن کہیں مجھے صحیح اسلام نہیں مل سکا بعد میں جب ایم ٹی اے الربیہ کے ذریعے تعارف ہوا تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایم ٹی اے پر دیکھا جب اسلامی تعلیم کو جب سے میں نے جو کچھ میں نے ایم ٹی اے پر دیکھا ہے اس کی بنا پر ایک خاص کیفیت میں سے رہا ہوں میں اندر سے ہل چکا ہوں اور تعجب حرانی کی اندر سے ہل چکا تھا اور تعجب و کی تصویر بنا ہوا تھا انہی دنوں کی بات ہے کہ میں نے ایک رات رویا میں خود کو ایک بڑے ایسے میدان میں دیکھا جہاں بہت سے مسلمان آپس میں لڑ جھکڑ رہے ہیں زبانی تان و گالی گلوچ فتویٰ بازی اسلام ترازی کے علاوہ وہاں دست و غربان ہیں اور خاک و خون میں لتھرے ہوئے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے یوم ماشاء الرپا میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو اس میں دان کے ایک سرے پر مجھے ایک اسٹیج نظر آیا میں دوڑ کر اس پر چار چڑھا اور اس کے ممبرس پر کھڑے ہو کر اپنی پوری, پوری قوت سے چیختے ہوئے اعلان کیا کہ اے لوگو دوڑو اے لوگوں اے مسلمانوں امام مہدی آ چکا ہے اور مسین آزل ہو چکا ہے کہتے ہیں میں جملہ بار بار دہراتا چلا جا رہا تھا لیکن ان میں سے کسی نے میں بھی میری آواز نہ سنی نہ ہی میری طرح متوجہ ہوا کیونکہ ان کی اپنی لڑائی کے شور میں میری آواز دب کر رہ گئی تھی پھر کہتے ہیں کہ اچانک میں نے اپنے قریب ایک اور نوجوان کو دیکھا جو میری طرح وہاں پر مسیح ماؤد اور امام مہدی کی آمد کا اعلان کر رہا تھا وہ نہایت خوبصورت نوجوان تھا جس کا سفید رنگ یورپین طرح کا تھا صوفی مال رنگ تھا اس نے کپڑے بھی سفید رنگ کے پہنے ہوئے تھے اور سر پر ٹوپی بھی سفید رنگ کی تھی مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شکنیں آ گئیں عجیب بات یہ ہے کہ ادھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو اور اسی لمحے اس نوجوان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اس کو میں نے کہا اسے کہ مسیح مسیح و میدی کا ظہور ہو چکا ہے اور میں لوگوں کو اس عمر عظیم کی اطلاع دے رہا ہوں یہ سنتے ہی اس کا چہرہ پشاشا سے کھل اٹھا اور یکائے اس کی تیوری خوشی کے اثار سے بدل گئی یہ سنتے ہی وہ آگے بڑھا اور مجھے گلے لگا لیا مجھے احساس ہوا کہ وہ احمدی ہے کسی اہم سے خواب میں یوں مل کر میرا دل خوشی اور غیر معمولی اطمینان کے جذبات سے بھر گیا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم احمدی ہو اس نے کہا ہاں پھر میں نے پوچھا کہ کیا تم یورپ سے ہو اس نے کہا ہاں میں یورپ سے ہوں اور عربوں کے کو حضرت مسیم علیہ السلام کی آمد کی خبر دینے آیا نیز اس نے مجھے سے مجھ سے کہا کہ ان کو تبلیغ کرنے کا کام میں سر دیتا ہوں جب کہ تم جاؤ اور پہلے جماعت اہم میں امیل شمولیت اختیار کرو میں نے پوچھا کہ جماعت کہاں ہے اس نے میدان کی انتہائی شرقی جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف ابھی چلے جاؤ کہتے ہیں کہ میں تیزی سے ممبر سے اترا اور بڑی تیزی سے اس پہاڑی کی طرف دوڑ لگا دی کہتے ہیں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز دے کر انہوں نے کہا اس شخص نے جو نوجوان تھا کہ شیطان سے بچ کے رہنا کیونکہ وہ تمہارے راستہ کاٹنے کی کوشش کرے گا میں جب اس کی بات سنی تو اس سن کے میں آگے بڑھا تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک بدسورت مخلوق ہے جس کا قد کسی قدر کتے سے مشابہ ہے لیکن اس کا چہرہ خوفناک اور بشکل تھا پنجوں اور ناخنوں کچلیاں اور پنجوں کے ناخن نہایت ڈرونے اور بڑے بڑے تھے مخلوق کالے سیاہ رنگ کی تھی پہاڑی کی انتہائی دائیں جانوں سے میری طرف پوری رفتار سے دوڑی چلی آ رہی تھی ایسے لگتا تھا کہ مجھے پہاڑی تک پہنچنے سے پہلی آ لے گی کہتے ہیں اسے دیکھتے ہی میں جھجھری آئی رونگٹے کھڑے ہوئے اور میں بڑی تیز رفتاری سے پہاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے ہوئے میں انچی آواز میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ خدا کی قسم میرے راستے میں تم حائل نہیں ہو سکتے اور کہتے ہیں جب میں پہاڑی میں چڑھ گیا تو دوسری طرف میں نے دیکھا تو ایک نظارہ دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں کیونکہ ہری بھری گھاس کا سبز مخملین قلیم نظر آ رہا تھا دور تک بچھا ہوا جس میں سفید لباس میں لوگ نہایت منظم انداز میں صفوں میں کھڑے تھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے گویا کہ وہ لڑی میں بروئے ہوئے موتی ہوں اور اس کو دیکھ کر مجھے پرانے کریم میں مذکور مومنین کی سی سپلائی دیوار کی تصویر سامنے آ جاتی تھی اور کبھی حدیث نبوی مذکور مومنین کی کنگھی کے دندانوں کی مثال رولنے لگتی بار وہ کہتے ہیں کہ ان سے لوگوں سے نور بھی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جو سبز گھاس کو مزید روشن اور چمکدار بنا رہی تھیں اور اسی نہیرت سے کھڑا وہ دیکھ رہا تھا اور لطف دوست و اس سے کہ اچانک پھر شیطان نے مجھے پیچھے سے حملہ کیا اور مجھے گرا لیا اور میرے جسم میں اپنے پنجے گاڑ دیے اور جو پنجوں کی کارٹ جو ہے میں جسم میں محسوس کرنے لگا اپنا خون پیتا ہوا مجھے دکھائی دینے لگا مجھے خوف چھانے لگا کہ کہیں غلط نہ آ جائے شیطان مجھے اور پھر اپنی قوت جمع کر کے میں نے بڑے گرجتے ہوئے شیطان سے کہا کہ خدا کی تسم قسم تو میرے رستے میں حائل نہیں ہو سکتے مجھے اپنے پیاروں کے پاس جانے سے گھر کوئی کو نہیں روک سکتا میں ان کے پاس جا کر ہی دم لوں گا چاہے میرا جسم تار تار کیوں نہ ہو جائے اس طرح میں نے کوشش کر کے اس کے دونوں پاؤں کے پنجے پکڑے اور ناخنوں کو اپنے بدن کے گوشت سے جدا کر دیا اس پرے دکیلا وہ پیچھے ہٹا اور پھر میں چل پڑا پھر اس نے مجھے دیا اسی اسناب میں کہتے ہیں ہم گتھم گتھا تھے تو میری آنکھ کھل گئی میرا شرابور تھا سویا ہوا بھی میں پسینے میں شرابور تھا اور جاگنے پر بھی خواب میں شیطان کے پنجوں کی تکلیف سے میرا جسم چور تھا میں بڑا خوفزدہ ہوا اس خواب کی تعبیر کے بارے میں غور کرنے لگا لیکن تعبیر بالکل واضح تھی کہ میرے جماعت میں شامل ہونے میں شیطان رکاوٹیں ڈالے گا اور اس کے ساتھ میری جنگ بہت طویل چلے گی کہتے میرا یہ رویہ بین ہی برا ہو گیا اور باوجود اس کے کہ میں ایم کے دیکھتے ہی اور حضرت وسیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی کتاب کی محض چند ستول کو پڑھتے ہی اس یقین پر قائم ہو گیا تھا کہ آپ سچے ہیں پھر بھی بیعت کرنے میں ڈیڑھ سال کی دیر لگا دی اور اس کا سبب شیطان تھا جس نے مجھے اپنا خیال خوبصورت کر کے دکھایا اس کی تفصیل یہ ہے کس طرح کہ جی... کیوں دیر ہوئی کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں ذکر کر آیا ہوں تو جن دنوں میرا ایم جی سے تعارف ہوا تھا وہ عرب سپرنگ کے ابتدائی ایام تھے اور میں اپنے کا خیالات کی بنا پر ملکی مظالم ملکی ظالم نظام کے خلاف مظاہروں کے حق میں تھا اس کے برعکس جب میں ایم ٹی پر یہ سنتا کہ خلیفہ وقت مظاہروں اور توڑ پھوڑ کے کاموں سے روکتے ہیں تو میں چینل بدل لیتا خلافت کے مقام کا ادراک اور اس منصب کے احترام کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ان کی بات نہ مانی جس کی مجھے یہ سزا ملی کہ مسیح معود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کی صداقت کا قائل ہونے کے باوجود میں ڈیڑھ سال تک بیت سے محروم گا لیکن بلاخر جب عرب سپرنگ،, سپرنگ کے مظاہروں کے انجام نے ثابت کر دیا کہ اس میں شامل ہونے والوں کے ہاتھ میں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں تو مجھے اپنے موقف کی غلطی کا احساس ہوا اور خدا نے مجھے 2012 بارہ میں بیعت کرنے کی توحیت آفرمائی پس خدا تعالیٰ باوجود مخالفتوں کے شیطانی حملوں کے سعید فطرت لوگوں کی رہنمائی فرماتا رہتا ہے اور ان کے سینے کھولتا ہے اور احمد قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے بے شمار ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خود پکڑ کر قبول احمد کی توفیق اتا فرماتا ہے لوگوں کو اور مسلم علیہ السلّۃ والسلام کی تائید النصرت کے نظارے دکھاتا ہے حضرت اسلام علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو زمین کے کناروں تک پہنچا دے گا پھر فرمایا وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے درپئے اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی سے مریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کہ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا اور وہ مسلمانوں کے دوسرے گروہوں پر تا بروز قیامت غالب رہیں گے یعنی مسلمانوں کے دوسرے فرقے بھی رہیں گے لیکن غلبہ جو مات ان شاء حاصل ہوگا اور فرمایا کہ جو حاصلوں اور معاندوں کا گروہ ہے وہ کون سا گروہ ہے مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو حاصلوں اور معاندوں کا گروہ ہے خدا انہیں نہیں خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراہم نہیں کرے گا یعنی کہ وہ مومنین کو اور وہ اللہ حسب الاخلاص اپنا اپنا اجر پائیں گے پس اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہر روز جماعت میں اخلاص وفاق کے شامل ہونے کے ہر مخلص کو ہر احمدی کو توفیق کتاب فرمائے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم علیہ السلاۃ والسلام سے کیے گئے خدا تعالیٰ کے بے شمار وعدے پورے بھی ہوئے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ جو کثرت کا وعدہ ہے یہ بھی پورا ہوگا <تصفح> ہاستوں اور معندوں پر دلائل کی رو سے ہمیشہ سے ہم غالب رہے ہیں دو دلیل کے پاس ہے نہیں اور جیسے واقعات میں بھی آپ نے سنا کئی لوگوں نے یہی ذکر کیا کہ دلیل کی روح سے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن مخالفت تھی اور آئندہ بھی انشاء اللہ تعالی دلائل کی روح سے ہم ہمیشہ غالب ہی رہیں گے ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اللہ تعالی کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اخلاص میں اضافہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بننے والے بنے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی ہمیں فرمائے ایک اقتباس حضرت وسیم علیہ السلام کا پیش کرتا ہوں آ فرماتے ہیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں یعنی مخالفین کہ اپنے منصوبوں سے اور اپنے بے بنیاد جھوٹوں سے اور اپنے افتراؤں سے اور اپنے ہنسی ٹھٹے سے خدا کے ارادے کو روک دیں گے یا دنیا کو دھوکہ دے کر اس, اس, اسے مرضا التوا, التوا میں ڈال دیں گے اس کا خدا نے آسمان پر ارادہ کیا ہے اگر کبھی پہلے حق کے مخالفوں کو کامیابی ہوئی ہے تو کامیاب ہو جائیں گے اگر تو مخالف حق کے جو مخالف ہیں اگر پہلے کامیاب ہوئے ہیں تو بھی ہو جائیں گے لیکن اگر یہ ثابت شدہ عمر ہے کہ خدا کے مخالف اور اس کے ارادے کے مخالف جو آسمان پر کیا گیا وہ ہمیشہ ذلت اور شکست اٹھاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی ایک دن ناکامی اور نامرادی رسوائی پیش ہے خدا کا فرمودا کبھی خطا نہیں گیا اور نہ جائے گا وہ فرماتا ہے کطاب اللہ علیہ اغلّ بننا ناور رسولی یعنی خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے بس چونکہ میں اس کا رسول اور فرستادہ ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت نئے دعوے اور نئے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کے نام پر نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اس کا مظہر بن کر آیا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا چلا آیا ہے ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سے سچا نکلے گا ان الحمدللہ اللہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمد للہ و للہ نو من بی و تک و نؤز بللہ نا وہ من سیات مالن میا دلہ فلا مدل لو وہ ونشدہ لاحل و نشو محمد اللہ کم الله ان یامر بل سام وربا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدْكُمْ وَلَا تَنسُوا اللَّهَ إِنَّهُ يَذْكُرُكُمْ أَعُوذُ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 سیدنا امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامصل بن بنث العزیز جن کا نام مرزا مسرور احمد ہے اور جو جماعت احمدیہ کے پانچویں خلیفہ ہیں خلیفۃ المسیح ان کے تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں اور اس ریکارڈنگ کے بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے آج کا یہ پروگرام دراصل اتوار کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں پہلے دو گھنٹے میں یعنی آٹھ بجے شب سے دس بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اسی فریکونسی پر پھر دس بجے سے بارہ بجے تک ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ پروگرام تو یہی رہتا ہے لیکن ہماری فریکونسی اے ایم فائیو تھرٹی ہو جاتی ہے اے ایم 530 تھرٹی ریڈیو احمدیہ سامعین آپ کی خدمت میں مختلف نو پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے ہمارے کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس میں ہم آپ کے سامنے فقہی مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے جوابات اسی طرح سے کچھ پروگرام ایسے ہیں جس میں ہم اسلام اور مغرب یا مغربی دنیا میں اسلام کس طرح سے اور بالخصوص احمدیت کس طرح سے کام کر رہی ہے اس پہ پر پروگرام ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ایک یا دو پروگرام ہیں جو ہم کتب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ مسیح معود و مہدی محود علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کرتے ہیں اور ہر مہینے کا جو پہلا اتوار ہوتا ہے اس کا جو پروگرام ہے وہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ ول وسلم پر کیا کرتے ہیں ہمارے کچھ پروگرام ایسے ہیں جس میں ہم صداقت سید حضرت مسیح محدود علیہ سرت پر بات کیا کرتے ہیں اور ان کے لیے ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں مکرم محترم انصر رضا صاحب آج بھی اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے انصر رضا صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انصر صاحب پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے قبل آپ کو اور ہمارے تمام سننے والے سامعین کو بالخصوص جو ہمارے احمدی حضرات بھی انہیں جلسہ سلانہ کینیڈا کی مبارک باد اللہ کے فضل سے جلسہ سالانہ منعقد ہوا اور آج جو اس کا آخری دن تھا تو پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اگر ایک یا دو منٹ ہمارے سامعین کو بتائیں کیسا رہا جلسہ جی پھر آگے بڑھ ہیں ضرور انشاءاللہ بلکہ میں آج اسی موضوع پہ थी. بات کرنے والا تھا اللہ تعالی کے فضل سے جلسہ سلانہ کینیڈا جماعت کا جو ہے وہ اس سال ہم نے اکتالیسواں جلسہ سلانہ جو ہے وہ منعقد کیا ہے اللہ کے فضل سے جی اور جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ امر مسلم جماعت کینیڈا کے کی قیام کو پچاس سال ہو چکے ہیں جی اور ظاہر ہے کہ قیام کے فوراً بعد تعداد اتنی نہیں تھی کہ جلسے وغیرہ ہوتے تو اس کے تقریباً سمجھیں کہ نو سال کے بعد ہم نے جلسہ کرنا شروع کیا اور اب جو ہمارا جلسہ ہوا ہے اس سال دو سترہ جی میں جو اکتالیسواں جلسہ سالانہ ہے جی اور یہ پہلے تو یہی یہ یہی ہوتا تھا بیت الاسلام کی جو جگہ ہے مارکیاں لگا کرتی تھی مجھے یاد جی ہے شروع شروع میں جب میں آتا تو اسی جگہ پہ ہوتے تھے جلسے جی اور اس کے بعد پھر ہم نے ایئرپورٹ روڈ پہ جو میساگا میں انٹرنیشنل سینٹر ہے وہاں پہ ہم نے ہال کرائے پہ لے کے جلسہ کرنا شروع کیا ہے پچھلے سال سعید نہ حضرت میرالمومنین عیدال تعالیٰ بن صرف لذیذ تشریف لائے تھے اور حضور انور کی بابرکت آمد کے باعث وہ جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی تھی اور بتیس ہزار سے زائد غالبند لوگ اس میں شامل ہوئے تھے اور اس میں بلکہ زور نہیں بھی کہتا کہ اگر آپ نے مجھے بلانا ہو تو پھر آپ کو اس سے بڑا ہال چاہیے بڑا ہال کیونکہ پھر وہ انتظام جو ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے اور جی ہوا بھی ناکافی آج کا جو جو اس سال کا جو جلسہ ہوا ہے 2017 سترہ کا اس میں بیس ہزار سے زائد مرد و زن شامل ہوئے اللہ کے فضل سے اور چونکہ تعداد کم تھی اس لیے اللہ کے فضل سے نہایت ہی حسن انتظام سے ایک کام دیا گیا وہاں پہ اور جماعت نے بھی اس دفعہ اپنے انتظامات میں مزید بہتری ہر سال ہوتی ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں پچھلے تجربات سے سیکھتے ہیں اور اس دفعہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں بڑا اچھا لگا امپروومنٹ دیکھ کر اور جو انتظامات تھے جو سب سے بڑی ہماری ایک مشکل ہوتی ہے وہ پارکنگ جی. کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نزدیک سے نزدیک ہال کے ہم گاڑی پارک کریں اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو پھر ایک دم سے اسٹک ہو جاتے ہیں سارے جی. وہ گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں اس دفعہ کوشش کی گئی کہ شروع میں ہی پارک کر دیں اور ایک شٹر سروس جیسے وہ گولف کارٹ ہوتی ہے جی. اس پہ انتظام کیا گیا چاہے وہ خواتین ہیں یا نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں ان کو پھر وہاں سے وہ مسلسل جو ہمارے رضا تھے رضاکار تھے وہ اللہ کے فضل سے وہ لاتے رہے ہیں تو پہلے دن تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں لوگ مجھے بولا نہ سمجھے جی میں نے پیدل چلا میں لیکن وہ گرمی اتنی تھی کہ وہ پسینہ بہت زیادہ آ گیا تو پھر اگلے دو دن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤں تو اللہ کے فضل سے بڑا اچھا رہا کھانے میں بھی کھلے وسیع ہال تھے اور بڑے اچھے طریقے سے کوئی اس میں دھکا پیل پہلے بھی نہیں ہوتی تھی لیکن ذرا تھوڑا سا رش ہو جاتا تھا رش ہو جاتا تھا تو وہ اس دفعہ نہیں ہوا بڑے آرام سے لوگوں نے کھانا لیا اپنی اپنی ٹیبل پہ جا کے کھایا اور بہت ہی خدا کے فضل سے اس دفعہ اچھا ہوا اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دفعہ اللہ کے فضل سے بیس ہزار سے زائد مرد و زن جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے اور یہ جو جسا سالانہ ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو اپنے سامعین کو اس کی تاریخ بھی بتا دوں لیکن اس سے پہلے میں جو اس کا کلائمکس ہے جی قسم کا وہ میں پہلے بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے جو جو ایک نشان ہے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ یہ قول الرزینہ کا فروح ٹھیک ہے کہ جو تمہیں نہیں مانتے وہ یہ جی کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو ٹھیک کل کفا اللہ شاہدم بین و بین ومن اندہ علم الكتاب یہ سور ارات کی آخری آیت ہے ٹھیک ان سے کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے گواہ کے طور پر کافی ہے میرے لیے کل کفا اللہ شاہدم بینی و بین تمہارے थीक اور میرے درمیان ومن اندہ علم الكتاب اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سامعین کو غیر عمدی احباب کو کتاب کے علم سے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت جو ہے وہ بتائیں لیکن اللہ تعالی بطور گواہ کے کیسے کافی ہے اور اس کا جیسا سلانہ کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ میں ایک کلائمکس جو ہماری زندگی میں رونما ہوا ہے اور جو کنٹینیو ہے اور جو ہم اپنی زندگیوں میں بار بار دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انیس سو چوراسی میں جو آرڈیننس ہمارے خلاف ایشو کیا گیا جی اور اس کے نتیجے میں ہماری سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہماری پاکستان میں اور ہماری اشاعت پر پابندی لگا دی گئی اور ہمیں خود کو مسلمان کہنے سے روک دیا گیا ہماری عبادت گاہوں کو مسجد کہنے سے روک دیا گیا اور کلمہ پڑھنے سے یا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے پابندی لگا دی گئی اس کو قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا اور اس کے نتیجے میں بہت سے سینکڑوں ہمارے جو احمد احباب ہیں وہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا سینکڑوں کو شہید کیا گیا لیکن انیس سو تراسی میں یعنی انیس سو بیاسی میں سعید نہ حضرت خلیپ السی رابع رحم اللہ تعالی جب مثلافت پر متمکن ہوئے ہیں تو اس وقت عذور کی خلافت کا پہلا جلسہ انیس سو بیاسی میں ہوا کیونکہ جون انیس سو بیاسی میں سیدنا نا حضرت خلیط السالس رحم اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا تو اس کے بعد پھر جب دسمبر میں پہلا جلسہ ہوا پھر انیس سو تراسی میں اس میں دو لاکھ پچہتر ہزار لوگ تھے اس جلسے میں اس کے بعد جب غالباً مارچ یا اپریل میں غالباً یہ آرڈیننس آ گیا اور اس کے بعد پھر تو جلسے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا وہاں پہ کیونکہ پابندی لگا دی گئی لیکن نشان ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حق میں گواہی دی جو اللہ تعالیٰ جیسے خدا نے کہا کہ وقف اللہ شہید امبینی و بین کو اسور کی آیت نمبر ایک سو پندرہ اور ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ مسجدوں سے جو خدا کا نام بلند ہوتا ہے اس کو روک دیں جی اور اسے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کام کرے کہ وہ مسجدوں سے خدا کے نام کو بلند ہونے سے روک دیں اور ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے ٹھیک ہے اور پھر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب تو جدھر بھی جائے گا اللہ کا چہرہ تیری طرف ہی ہوگا ٹھیک اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ واسن علیم اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے تو یہ جو دونوں آیات ہیں یہ سیدنا حضرت خلید السرابِ رحم اللہ تعالی کے اوپر ایسی مکمل منتبک ہوتی ہیں کہ حضور کے دور خلافت میں ایک شخص نے یہ کوشش کی کہ ہماری مسجدوں سے خدا کا نام بلند ہونا روک دیا جائے اور وہ مسجدوں میں داخل ہوئے ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ بدماشی کے ساتھ اور انہوں نے ہماری مسجدوں پہ لکھے ہوئے کلمے مٹائے اور یہ کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے یہ قادیانی عبادت گاہ ہے لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس شخص کے لیے سزا کا ذکر کیا تھا وہ اس کو سزا ملی اور آج جو جلسہ تھا آج کا دن کا اس میں ہمارے محترم ہادی چوری صاحب نے جو تقریر کی جی اس ہاں. میں انہوں نے بڑی ایک پیاری بات بتائی یہ میرے ذہن میں پہلے نہیں کبھی آئی اور ظاہر ہے کہ وہ استاد ہیں تو استاد کے ذہن میں استادوں والے نقطے آ سکتے جی ہیں حادث صاحب نے یہ کہا کہ ایک فرعون موسا کے وقت میں تھا اور اس نے موسیٰ کا پیچھا کیا اور موسا علیہ السلام جو ہیں وہ دریا پار سمندر پار کر گئے اور وہ پیچھے گیا اور وہ سمندر میں غرق ہوا ٹھیک ہے اور ایک فرعن حضرت خلیپ السراب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں تھا اور حضور جو ہے وہ جہاز کے ذریعے اس ملک سے گئے اور اس کو بھی خدا نے جہاز میں ہی مارا اس فرون کو یعنی جو موسا کے پیچھے گیا تھا موسا سمندر کے ذریعے گئے تو وہ سمندر میں غرق ہوا جی اس وقت کے جو حضرت خلیپ الصرابے ہیں ان کے دور کا جو فرآون ہے حضور جہاز کے ذریعے گئے اس کو بھی خدا نے جہاز کے ذریعے مارا جہاز میں چڑھا کے مارا نیچے بھی مار سکتا تھا جی کسی اور طریقے سے بھی مر سکتا ہے تو بم کا دھماکہ ہو جاتا کچھ ہوتا لیکن خدا نے کہا میں تمہیں فرعون کے ساتھ تمہاری مماثلت میں ثابت کروں گا تو مجھے اتنا مزہ آیا حادثی صاحب کے لیے باختیات دل سے دعائیں بھی نکلی اتنا اچھا نقطہ انہوں نے ماشاء اللہ بیان کیے تو یہ انیس سو چوراسی میں جب یہ واقعہ ہوا پھر اس کے نتیجے میں حضور کو ہجرت کرنی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ ان اللہ واسم خدا نے فرمایا اپنے خلیفہ کو تسلی دی اور یہ تسلی آج سے چوراہ سال پہلے سے دی کہ تو جدھر بھی جائے گا مشرق بھی خدا کا ہے مغرب بھی خدا کا ہے اگر تمہیں مشرق سے ایک ملک سے نکالا جا رہا ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو یہ مت ڈرو کہ مشرق سے نکالتے تو تم کہاں جائیں گے مغرب بھی خدا کا ہی ہے بالکل. اگر مشرق خدا کا ہے تو مغرب بھی خدا کا <coughs> ہے اور تم جدھر جاؤ گے خدا کا چہرہ ادھر ہی ہوگا تمہاری طرف خدا پیار کی نظر تمہارے اوپر ڈالتا رہے گا اور پھر یہ دیکھنا کہ اس کے نتیجے میں خدا تمہیں وسطیں کتنی دے گا اور خدا تمہارے علم کو کتنا پھیلائے گا تمہارے نالج کو تمہارے انفارمیشن کو کیسے دنیا میں ایم ٹی کے ذریعے خدا نے پھیلایا yeah. اور پھر اتنی وسعت ملی کہ اب دنیا کے بے شمار ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جسس لانا کینیڈا جو ہے جس سوری جسس جس لانا جو, جو ہے وہ yeah. پوری دنیا میں ہوتا ہے امریکہ yeah. میں یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے برطانیہ میں جرمنی میں فرانس میں سوئٹزرلینڈ میں مطلب بے شمار ملکوں میں okay. ناروے میں اب آج ہمارے میں نے دیکھا ہمارے ناروے سے بھی ربی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو اور امریکہ سے بھی آئے ہیں اور بھی کئی جگہوں سے تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کو کہ جو کلائمیکس اور جو نشان ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں بہت کمزور ہیں یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں یہ خدا کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا کہ دیکھو وہ جو پچھلی باتیں ہیں وہ کس سے نہیں ہیں وہ yeah. کیا فرون کے ساتھ ہوا موسا کے ساتھ ہوا وہ کیا ابراہیم کے ساتھ ہوا وہ کیا نول اسلام کے دور میں ہوا وہ کیا یوسف کے ساتھ ہوا وہ کیا اور عیسیٰ اور الیاس اور زکریہ کے ساتھ ہوا اور وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے ساتھ ہوا <سلام> اور آپ <سلام> کی جماعت کے ساتھ ہوا <سلام> وہ میں تمہیں سب کر کے ری انیکٹ کر کے دکھاؤں گا اس دور <سلام> میں اور خدا دکھا رہا ہے وہ تمام واقعات جو ہیں وہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں وہ اس کی جو عملی شکل ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو دہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام واقعات وہ ہمارے لیے اب کس نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ایسی کسی کی آپ بیتی نہیں ہے جو اس نے بیان کر دی جی بلکہ है. وہ اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ بیتی ہے وہ جگ بیتی نہیں رہی وہ ہڈ بیتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یعنی آپ بیتی جسے ہم کہیں گے وہ دلست... وہ تو ہماری آپ اب, اب آب بھیتی ہے تھی وہ اجھا ہماری اجھا اس کو ہڈ بیتی کہتے ہیں ہماری ہڈیوں کے ساتھ وہ بیت رہی ہے ٹھیک ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ بیتی تھی نا وہ خدا ہمارے ساتھ کر کے دکھایا ہمارے دشمنوں کو خدا نے فنا کیا حکومتیں آئیں تو حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں وہ جس نے کہا کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے ہماری حکومت بہت مضبوط ہے ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں جنہوں نے کہا کہ ہم یہ کینسر ہے ہم اس کو مٹا کے دم لیں گے خدا نے اس کو کینسر کی طرح مٹا کے دم وہ ختم کر دیا تو یہ جلسہ سلانہ کے ساتھ اس کا ایک مضبوط اور گہرا تعلق ہے اس لیے کہ جلسہ اسلانہ کو بھی بند کیا گیا جی نائنٹین ایٹی فور میں اور تراسی کے بعد پھر پاکستان میں جلسہ نہیں ہوا جی ہر سال جماعت جو ہے وہ اتما میں حجرت کرنے کے جی جی لیے وہاں پہ ان کو درخواست کرتی ہے حکومت وقت کو اور ہر دفعہ وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے وہ بات ختم تو نہیں ہوئی کوشش کیا تھی کہ اس کو یہاں پہ دبا دیا جائے بالکل یہ احمدی جو پورے دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت تو خلیفۃ المسیح وہاں تھے اس وقت پوری دنیا میں یہ رجحان نہیں تھا یہ جگہ جگہ پہ چلتے ہوں خلیفۃ المسیح ایک جگہ پہ ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے yeah. جیسے میں نے اس کیا کہ جو تراسی کا جلسہ ہوا ہے نائنٹین کا اس میں دو لاکھ پچہتر ہزار لوگ تھے تو اب پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور ہزاروں افراد جو ہیں چونکہ ہر جگہ ویزے کی پرابلم بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے لوگ جاتے بھی ہیں جو جو مرکزی جلسہ ہے ہمارا خلیپت النسی کے بابرکت وجود کی وجہ سے جو یو کا جلسہ سانہ ہے وہ اب ایک انٹرنیشنل جلسہ yeah. بھی بن گیا ہے اگرچہ ہم بھی کرتے ہیں جلسے اس کے باوجود سعید نہ حضرت خلیپت عید اللہ تعالیٰ بنثر لذیذ کے بابرکت وجود کی وجہ سے حضور جہاں موجود ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل ہی بن جاتا ہے بالکل تو بالکل. وہ اب اب اس کو کیسے روکیں گے یہ نشان ہے نا ان کو کہا ان کو اب, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا بس چلتا تھا وہاں آپ نے روکا بالکل لیکن اب کیسے روکیں گے یہ تو پوری دنیا میں پھیلتے ہیں نا بالکل جگہ تھی. جگہ پہ یہ ہی پھیلتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو تھی. یہ تھی. ایک اپس ہے یہ ایک کلائمیکس ہے اور یہ ہماری ہمارے جو دین ہے جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارا ایمان ہے اس کو ہر سال ہم ایسا کبھی ہوتا دیکھتے ہیں ایسی تقویت ہمیں ملتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اے حکومت دیکھو اے وہ شخص جس نے پابندی لگائی اور دیکھو اے وہ تمام مخالفین علماء جنہوں نے پابندی لگائی آج دیکھو کہ وہ جو پودا ہے جی وہ جگہ جگہ پہ نہ صرف یہ کہ مضبوطی سے قائم ہے اسلو ثابت وفر و, و آف سمان وہ زمین میں مضبوطی سے قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہر ملک سے وہ نکلا ہے کہ کوئی ایک ملک میں آپ نے بند کیا تھا وہ خدا نے جگہ جگہ پہ نکال دیا اس کو ان اللہ با سے انہ لیں. اور پھر وہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پھیلتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو یہ سامین ہمارے جیسے اسلانہ کا ایسا ایک خوبصورت منظر ہے جو نہ صرف یہ کہ اور بھی جو باتیں ہیں ان میں آپ کی پیش کرتا ہوں لیکن ہر ملک میں ہر سال مختلف جگہوں پہ جلسہ لانا ہونا یہ ہمارے مان کو اتنا بڑھاتا ہے ہم خدا کا اتنا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے کام ہے بالکل ہم نہیں کر سکتے تھے ہم بہت غریب لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ہر ملک میں ہماری تعداد کم ہے اس کے باوجود ہم کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا آج مجھے سوشل میڈیا کے اوپر پہ واٹس پہ دوسرے ملکوں سے جرمنی سے جا. امریکہ سے بہت سے لوگوں نے مبارکباد کے پیغامات بھی دیے اور پھر بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہماری جلد پہ کب آ رہے ہو وہ کوئی کہتا ہے جی آپ یو کے آ رہے ہیں صاحب کوئی کہتا ہے جی آپ جرمنی تشریف لائیں جی کوئی کہتا ہے جی امریکہ آ رہے ہیں تو یہ ایک ہماری ایسی عالمگیر برادری بن گئی ہے یا قوت کا ایک ایسا نظام بن گیا ہے کہ نہ صرف ہم دوسروں کو ویلکم کرتے ہیں بلکہ دوسرے ہم بھی ویلکم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کب آؤ گے بالکل صاحب اور واقعی ایک سے ایک بڑھ کے ماشاء ایک طرح سے ایک جلسہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ آپ کو روحانی طور پہ دوبارہ سے ریفریش کر جاتا ہے ایک سے ایک ماشاءاللہ تقریر ساری کی ساری اس دفعہ بہت ہی معیاری بہت اچھی تقریر تھی اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے سامین یہ پروگرام تو ہمارا جاری رہتا ہے ہم گفتگو بھی کرتے رہیں گے آپ کو دعوت کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو اہمیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو سٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو اور ہمارے وہ سامعین جو شمالی امریکہ میں ہمیں کہیں سے بھی سن رہے ٹورنٹو شہر سے باہر سے سن رہے ہیں اور ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1855 فور ون زیرو سکس فائیو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں عنصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اسی طرح سے اگر آپ بذریعہ ای میل ہم تک پہنچنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے qa q as a question اور اے ایز اسلام اسلام اسلام سامین www.voiceofislam.ca ڈبلیو ڈبلیو ریڈیو احمدیق کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ voiceofislam.ca کے ذریعے آپ اپنا سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور voiceofislam.ca اسی ویب سائٹ کے آرکائیو سیکشن میں اگر آپ جائیں تو آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور پرانے پروگرام بھی تمام کی تمام سنے جا سکتے ہیں تو سلسلہ ہمارا جاری ہے انصر رضا صاحب آج ہمارے ریڈیو اہمیت کے مہمان ہیں اور آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار ہے پروگرام ہمارا جاری رہے گا شب بارہ بجے تک دس بجے تک ہم اور آپ اسی فریکوینسی پر ہوں گے اور اس کے بعد ہمارا پروگرام تو جاری رہتا ہے لیکن فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی اے ایم فائیو تھرٹی پر ہو جاتی ہے دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس چالیس منٹ سے زائد کا وقت موجود ہے. آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں فور یا ون پر کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں جی انسر صاحب واپس آتے ہیں جی ہاں جی تھوڑی سی تاریخ میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح محدود رسلاۃ اسلام نے یہ تجویز فرمایا کہ ہر سال جو احباب ہیں وہ قادیان تشریف لایا کریں ویسے تو پورا سال ہی مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی لوگ آتے تھے اور یہ بھی صفی صاحب ایک صداقت کی نشانی ہے حضرت مسیح محدودہ السلات وسلام کی کیونکہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے جی وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کے پاس کم سے کم آئیں کم سے کم آئیں بالکل ٹھیک ہے اور اگر آ بھی جائیں تو کم سے کم ٹھہریں کیونکہ پاس رہنے سے بہت سی باتیں کھل جاتی ہیں جیسے وہ کسی نے کہا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بیک وقت بےقوف نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اور है. آپ کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی بےقوف نہیں بنا سکتے بلکل. اس لیے جب لوگ آتے ہیں تو جھوٹے کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی یہ چلے جائیں یہاں سے مث ایک مذہب کے بانی نے میں نام نہیں لیتا یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک نیا مذہب بنایا اور اس نے ظاہر کے جو مریدین تھے وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ آئیں تو ان کو زیادہ جو ملاقات کا موقع تھا وہ نہیں دیا جاتا تھا اور اگر کوئی آیا بھی ہے تو اس کے لیے خود ان کی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ملاقات کا جو حال احوال انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمبا سا کمرہ ہے اور اس میں ایک دروازے میں مرید داخل ہوتا ہے اور اس کے آگے لمبی سی ایک میز ہے اور اس میز کے دوسرے کنارے پر وہ سانپ کھڑے ہیں اور محض ایک جھلک دکھا کر اس مرید کو فوراً واپس کر دیا جاتا ہے یعنی گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے وہ جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی ایسی ایک الوہی شخصیت جو تھی وہ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی تھی جی کہ یہ چونکہ مذہب خدا ہیں اس لیے ان کی طرف دیکھنا بھی جو ہے نا وہ گناہ ہے آنکھ بھر کر دیکھنا یہاں پہ مجھے ایک اسی عقیدے کے حساب ملے تو میں نے ان سے کہا میں کہہ جی وہ آپ کے وہ جو صاحب ہیں اس ان کی تصویر ہے میرے پاس آپ نے دیکھی ہے کبھی جی. کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہ گناہ ہے ہم تو نہیں دیکھ سکتے ناجائز ہے ہمارے لیے اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو حوصلہ شک نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو مریدین ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں اس طرح سے جی yeah. تاکہ کہیں ان پر ہمارا جو پول ہے وہ کھل نہ جائے yeah. لیکن اس کے برعکس سیدنا حضرت مسیحم علیہ صلاحت اسلام بار بار کوشش کرتے تھے کہ لوگ آئیں وہ آپ کے پاس ٹھہریں جتنا زیادہ زیادہ ٹھہر سکتے ہیں وہ ٹھہریں اور بہت سے اصحاب نے لکھا ہے کہ ہم آتے تھے چھٹی لے کر تین دن کی چھٹی لی ہے چار دن کی لی ہے ہفتے کی لی ہے اور چھٹی کے اختتام پر ہم حضور کے پاس جاتے ہیں حضور, کہتے ہیں حضور چھٹی ختم ہو رہی ہے تو اب ہمیں اجازت دیں تو میں بھی ٹھہریں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی چلو ایک آدھ دن ٹھہر جاتے ہیں تو ٹھہرے اگلے دن جاتے پھر حضور کہتے ہیں بھی ٹھہریں پھر کہتے ہیں وہاں لکھ دو اس کو کہ میں نہیں آ رہا ابھی تو مجھے مزید چھٹی دے دیں تو ادھر سے بعض اوقات یہ جاتا ہے کہ جی تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی نہ ہو کہتے جی ہم نہیں آ سکتے ہمارے تو پیر نے کہا کہ نہیں آنا اور مجانہ طور پر ایسے ہوتا تھا کہ وہ جب واپس جاتے بھی تھے تو ان کی نوکری بحال ہی رہتی تھی تو اس طرح سے اصرار کرتے تھے کہ ہمارے پاس رہیں مزید رہیں مزید رہیں کوئی طالب حق بھی آیا ہے کوئی غیر مسلم ہے کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے کوئی عرب ملکوں سے آیا ہے کوئی گورا آیا ہے تو اس کو بھی کہتے تھے کہ ہماری تو خواہش تھی کہ آپ ٹھہرتے کم از کم تین دن تو ٹھہرتے yeah. تاکہ ہم آپ سے کھل کے گفتگو کرتے آپ ہم سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہمیں دیکھتے ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں تو یہ تو جو تھا سارا سال یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا اور میرے نزدیک بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر کامن سینس رکھنے والے بندے کے نزدیک یہ صداقت کا ایک ثبوت ہے ٹھیک ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو فلی ایکسپوز کرتا ہے کہ تم یہاں پہ رہو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فارغ بیٹھے یہاں پہ کھا پی رہے ہیں کام شام تو کر کو نہیں رہے تو خواہ مخواہ حضور پہ بوجھ بننے کا کیا فائدہ ہوتا نا ایک انسان جو باغیرت انسان ہوتا ہے نا اس کے دل میں ہی ہوتا ہے کہ میں مفت کی روٹیاں نہ کھاؤں تو اگر حضور کو پتہ چلتا تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آگئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو فارغ بیٹھے ہیں جی کام شام تو کرتے کوئی نہیں جی تو سارا دن مطلب لنگر سے کھانا کھایا ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا کھایا رات کا کھانا کام شام کچھ کیا نہیں تو دن فرمائی بالکل غلط بات ہے کوئی بوجھ نہیں میرے اوپر جتنی دیر مرضی تم رہو یہاں پہ اور یہ لنگر خدا کا چلایا ہوا ہے کھاتے رہو یہاں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور پھر جو نئے مہمان آتے ہیں ان کے لیے پھر خاص خاص ان کے لیے خاطر دواجوں کا انتظام کرنا کو پان کھاتا ہے تو اس کے لیے پان کا انتظام کروانا بٹالہ بھیجنا جاؤ اس کے لیے پان لے کر آؤ کوئی آ, دوسرے صوبوں سے ہندوستان کے آیا ہے کوئی بہار سے آیا ہے کوئی بنگال سے آیا ہے کوئی مدراس سے آیا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ دیکھو اس کو پوچھ لو کہ اس کو کیا چاہیے ٹھیک بعض اوقات اگر کسی کو رات کو کھانا نہیں ملا اور بھکس ہو گیا اور خدا نے بتایا تو سخت ناراض ہوئے آج مجھے خدا نے بتایا کہ وہ مہمان بھوکا گیا, تم نے اس کو کھانا نہیں دیا تو ایک ایک مہمان کی خاطرداری کرنا اس کی توازو کرنا یہ پورا سال چلتا ہے کام اور جیسے اسلانہ کے دنوں میں تو پھر یہ کام اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے سردی کے دنوں میں ستائیس اٹھائیس انتیس سردی کے دنوں سردی جی کے دن جی کے اپنا لحاف اپنا بستر سب کچھ دے دیا کہ یہ لے لو وہ محمود کا اپنا بیٹا اتنا پیارا اس کے لحاف اتار کے دے دیا کہ ہم ہم تو راگ کو گزارا کر لیں گے یہ مہمان کو تکلیف نہ ہو ایک ایک لحاظ میں گزارا کر رہے ہیں اور سب, سب کچھ اس کو دے دیے کہ مہمان کو دے دو تو یہ اس شخص کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہے کہ وہ یہ کہ تم رہو میرے پاس تم بیٹھو تم مجھ سے باتیں سنو تم اس سے سوال جواب کرو تم اس سے دلیلیں مانگو اور پھر مجھے دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں جو لوگ میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو فلاں ہے, وہ تو ایسے ہے وہ تو ایسے ہے وہ غالباً یہ دوالمیال کے علاقے کے لوگ تھے ہیں چکوال کے کسی جگہ کے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کو تنوز بلّہ برس کا مرض ہے اور ان کے یہ ہاتھ اور یہ کرتا اور یہ سارا اس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو سفید داغ نظر آ جائیں گے اور وہی دیکھنے کے لیے آئے جی yeah. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حالانکہ ابھی انہوں نے کہا نہیں لیکن حضور نے اپنا شانہ ننگا کر کے کسی خارج کرنے کے لیے ہیں کچھ کسی طریقے سے اس کو کیا تو دیکھتے ہیں انہوں تو جسم بالکل صاف ہے بازو پر کیا ہے تو جسم بالکل صاف ہے کوئی داغ انسان نہیں تو آ کے دیکھیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ جی سنچنا ہی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ خدا فرماتا ہے اور ترتیب سے بیان کرتا ہے کہ خدا نے تمہیں کان دیے ہیں خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں خدا نے تمہیں دل دیا ہے تو سب سے پہلے آپ کان سے سنتے ہیں کہ جی قادیان میں ایک بندہ ہے مرزا غلام احمد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہتا ہے کہ میں مسیح موت جانے والا تھا وہ میں ہوں ٹھیک ہے پھر بندہ چل کے جاتا ہے دیکھنے کے لیے اس کو یہاں اس کی کتاب پڑھتا ہے اور پھر اس کے اوپر دل سے غور و فکر کرتا ہے تو یہ مرحلہ وار گزر کے وہ اس ایمان تک پہنچتا ہے تو یہ حضور نے لوگوں کو موقع فراہم کیے اور پھر یہ انتظام کیا کہ سال میں تین دن آپ یہاں پہ آیا کریں اور اس کے مختلف مقاصد حضور نے بیان کیے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اس جلسے میں ایسے حقائق اور معرف کے سنانے کا شکر رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں ٹھیک ہے اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی اور حت الوسع بدرگاہ ارحم الرحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال جس قدر نئے بھائی اجتماعات میں داخل ہوں گے جی وہ جی تاریخ جی مقررہ جی پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تو تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا اور جو بھائی اس عرصے میں اس رائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسے میں ان کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی جی ہاں اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خوشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جلشانہ کوشش کی جائے گی یعنی جو اخوت کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے آنے نے قائم فرمایا تھا اس اخوت کے نظام کا احیاء فرما رہے ہیں حضور اور وہ اسی طرح سے احیا ہو سکتا ہے کہ تمام ملک سے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا سے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور پھر جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ سفر کر کے آتے ہیں آپ تھکے ہوئے ہیں آپ کو آرام کرنے کے لیے بستر چاہیے آپ کو کھانا چاہیے پھر لوگوں کے مزاج آپس میں نہیں ملتے لوگوں کی زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہجے مختلف ہیں جو بنگال سے آیا ہے وہ بہار والے کی بات نہیں سمجھتا جو پنجاب سے آیا ہے وہ مدراس والے کی بات نہیں سمجھتا تو اس طرح مختلف علاقوں کے لوگ ہیں جو ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مزاج سے نہ آچنا ہوتے ہیں لیکن یہی تو مقصد ہے کہ نہ صرف آشنائی ہو بلکہ ایسی محبت قائم ہو <coughs> اور سامعین آپ آ, ہمارا جو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو نشریاتی رابطے ہیں خاص طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے mta.tv جی اس پہ آپ دیکھیے ابھی جو جلسہ سلانہ یو بھی ہونے والا ہے جی. اگست میں ان اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پھر جرمنی کا اور دوسرے ملکوں کے وہاں پہ براہ راست نشر کیے جائیں گے یہ بڑے بڑے جلسے ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں یو کے میں جرمنی میں امریکہ اور کینیڈا میں اور باقی جگہوں پہ تو ذرا چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ چار بڑے جلسے ہیں جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں پھر ہندوستان میں بھارت میں جو بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے بہت گھانا میں بہت, بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے خدا کے فضل سے ابھی وہ میرے ایک عزیز ہیں جو ابھی ہماری نئی رشتہ داری ہوئی ہے میرے بیٹے کے سسرال والے تو ان میں جو ان کے ایک دوسرے داماد ہیں وہ گھانا کافی عرصہ رہے ہیں چھوٹے سے تو گھانا چلے گئے تو اب شادی کے تین سال کے بعد وہ اب یہاں پہ آئے ہیں تو آج ہی مجھے بتا رہے تھے کہ عمومی طور پر تیس ہزار کے قریب لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جب حضور تشریف لائے تھے تو میں نے خود گنا تھا پچاس ہزار سے زیادہ yeah. لوگ تھے وہاں پہ اور پھر کہتے ہیں کہ اتنا منظم جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ اور لوگ جو ہے وہ, وہ کہتے ہیں جمعرات جمعہ ہفتہ تین دن ہوتا ہے ان کا جی. اور بدھ کی شام کو لوگ آ جاتے ہیں پھر صبح کو تجد ہوتی ہے جمعرات کو پھر اس کے بعد درس ہوتا ہے پھر فجر کی نماز ہوتی ہے پھر درس ہوتا ہے پھر کھانا ہوتا ہے اور آٹھ بجے نو بجے جلسہ شروع ہوتا ہے اور آٹھ ساڑھے جی. آٹھ بجے پورا پیک ہوتا ہے جلسہ وہ جلسہ کا جو ہے جی. تو بہت سی انہوں نے اس کی بھی باتیں بتائیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو چار بڑے بڑے جلسے ہیں پانچ یا چھ آپ اس کو کہہ لیں تو اس میں پھر لوگ مختلف جگہ سے آتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے سے آشتائیں حاصل کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت تو میں بات کر رہا تھا یو کے جلسے کی جو دکھایا جاتا ہے تو اتنا مطلب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چینی بھی ہیں وہاں پہ سیافام بھی ہیں وہاں پہ گورے بھی ہیں وہاں پہ پاکستانی بھی ہیں سری لنکن بھی ہیں انڈونیشین بھی ہیں مطلب دنیا کے ہر خطے سے لوگ وہاں پہ اور ایسے ملتے ہیں دوسرے کو ایسے گلے ملتے ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور یہ ایک عالمگیر ایک ایسی برادری اللہ تعالیٰ کے فضل سے وجود میں آ گئی ہے جو دنیا بھر میں اور کئی نہیں ہے جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی حج کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں اس کو لیکن جی. میں دیکھا ہے وہاں پہ جا کے میں نے ضرور وہاں پہ دنیا بر سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ یگانگت اور وہ محبت اور وہ نظم اور ضبط اور وہ ایک اطاط کا جذبہ جو ہے جو ہمارے جلسے پہ ہے وہ حج میں بھی نہیں ہے میں جب ہو کے آیا تھا 2013 میں تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا بتایا بھی تھا کہ کتنی بد نظمی ہے مکہ میں خانہ کعبہ میں کتنی بدنظمی ہے مسجد نبی میں وہ جو جگہ ہے ریاض الجنا جی. وہاں پہ یا دوسری جگہوں پہ مطلب لوگ دھکم پیل کرتے ہیں ایک دوسرے کی توڑا نہیں کرتے کہتے ہیں جی جو گر گیا وہ گر گیا ٹھیک جی. وہ پھر اٹھتا نہیں دبا رہا لوگ اس کے اوپر سے چلتے جاتے ہیں سارے کوئی وہاں پہ ایسا انتظام کرنے والا نہیں ہے لیکن آپ ہمارا جلسہ دیکھیں اتنا منظم ظاہر ہے ہم انسان ہیں ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان جلسوں کے ذریعے تیار کر رہا ہے مرحلہ وار اور جب 1983 میں آخری جلسہ ہوا اور اس کے بعد جب بیرون ملک پاکستان سے باہر جو جلسے ہونے شروع ہوئے تو اس وقت جو رضاکار تھے اس وقت جو خدمت کرنے والے لوگ تھے جو جلسوں کا انتظام کرنے والے لوگ تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے اور اتنے زیادہ تجربہ کار بھی نہیں تھے جی جو ایک ایسی پود جو باہر پیدا ہوئی پلی بڑی ان کو وہ سارے ایکسپیرئنسز نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اپنے فضل سے پوری دنیا میں جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں وہ نظام تو ایک ہے اگر مختلف نظام ہوتا نا تو پھر ہوتا ہے کہ جی فرانس والے ایسے کرتے ہیں جرمنی والے ایسے کرتے ہیں برطانیہ والے ایسے کرتے ہیں امریکہ والے کینیڈا والے ہندوستان والے ایک ہی نظام ہے جی yeah. اور پوری دنیا میں وہ نظام وہ ڈیپارٹمنٹس وہ سارے شعبے ایک ہی نام سے ہیں اور ایک ہی طرح پہ کام ہوتا ہے میار میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہوگا की? کہ وہ ذرا زیادہ اچھا کرتے ہیں ہم ذرا تھوڑا سا کم اچھا کرتے ہیں کام ایک ہی ہے شعبہ ایک ہی ہے اس میں کام کرنے والوں کو جو سلیبس ملتا ہے جو ساری آؤٹ لائن ہے وہ وہی وہ ہے اس لیے اگر آپ کینیڈا سے کسی کو جمنی بھیج دیں گے تو اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی جی. مشکل نہیں ہوگی کہ میں کینیڈا میں تو ایسے کرتا تھا یار تم لوگ کیسے کرتے ہو ویسے ہی کرتے ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ صرف اس میں جو اس کا معیار ہے وہ ہو سکتا ان کا ذرا زیادہ بہتر ہو اور ہمارا ذرا کم ہو ठीक لیکن کام وہی ہے سارے کا سارا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عالمی برادری مارز وجود میں لا دی جو پہلے دنیا میں انیس سو چوراسی سے پہلے نہیں تھی ٹھیک ہے اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ہی کہا کہ تم پاگل ہو پاکستان میں بیٹھے ہو تو. تم نے تو پوری ایک دنیا کی جماعت بننا ہے ایک عالمگیر جماعت بننا ہے نکلو باہر جاؤ کو ٹرین کرو اور نکلو باہر جا کے جگہ جگہ ملکوں میں یہ پودے لگاؤ جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے عظیم وشان درخت بنے ہوئے ہیں جی تو وہ اب اللہ کے فضل سے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور میں نے دیکھا ہے یو کے میں, میں جب 2014 چودہ میں غالبن گیا تھا تو جب حضور انور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے بڑی شفقت سے پوچھا کہ سناؤ تو میں کیسا لگا میں نے کہا حضور یہ جی تو جن ہیں سارے آپ یقین کریں سبھی صاحب آپ کو تو خیر پتہ ہی ہوگا وہ پورے ہفتے کی چھٹی لے کے آ جاتے ہیں وہاں پہ اور لندن سے باہر جو جگہ ہے عدیقت المہدی وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے اور وہ جنگل میں منگل ہو جاتا ہے بالکل پورا شہر بس پورا شہر بھس جاتا ہے وہاں پہ اور وہ جو بندے ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں بالکل جو کھانے والی ہے میں نے مارکیٹ دیکھی ہے وہاں پہ دڑھ آدھڑ وہ آلو رہے ہیں پیاز کاٹ رہے ہیں آٹے گوند رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور پھر جب شام کو سب کو کھلا کے فارغ ہو گئے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ زا کے سو جائیں گے اب وہ اگلے دن کی تیاری کرنے شروع کر دیتے ہیں وہ سوتے بھی نہیں ہیں وہ جاتے بھی نہیں ہیں yeah. اور پھر پارکنگ کا نظام اور دوسرے نظام یعنی اتنا عظیم و اور پھر جیس دن جلسہ ختم ہوتا ہے اتوار کو جی. منگل کو آپ کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک دن دو دن کے اندر اندر سارے کا سارا صاف کر دینا بلکل بلکل اور وہ صرف مارکیز نہیں ہے بلکہ وہاں Everything. روڈز تک ہاں سارا کچھ وہ لگتا ہے کہ یہاں اتنا بڑا اتنے ہزاروں لوگ یہاں تھے اور وہ میں نے وہ کو بتایا تو میں نے کہا ظور یہ چھتیس ہزار لوگ تھے تو یہاں کہاں دکم پھیل ہونی تھی جب میں پاکستان میں تھا ڈھائی لاکھ بندہ تھا وہاں دھکم پہل نہیں ہوتی ڈھائی لاکھ بندے میں تو چھتیس ہزار میں کہاں سے دکم پھیل ہونی میں کہا ظہور میں ادھر سے ہو کے وہاں اتنی تو ظور مسکرائے تو مطلب یہ یہ سارا ایک الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمیں تعلیم دی ہے جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے نظم و ذہب کی دو چار بندے بیٹھے ہوں تو انتظام کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جہاں پہ ہزاروں لوگ ہوں بلکہ لاکھوں لوگ ہوں اس میں انتظام کرنا اور اس میں مسلسل کام کرنا ان کو کھلانا پلانا کسی بندے کو یہ شکایت نہیں ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا کسی بندے کو یہ شکایت نہیں کہ مجھے سونے کے جگہ نہیں ملی بفرز اگر کسی کو کسی ایک آدھ کو دو چار کو کو تکلیف ہے بھی تو وہ شکایت نہیں کرتا جی. وہ اس کو خدا کی بلسنگ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں میں خدا کے راستے میں تو تھو تھوڑی سی تکلیف اٹھا بھی لی تو کیا ہو گیا پھر اور پھر مسلسل جو نصیحتیں ہیں خلیفۃ المسیح کی ہر جلسے کے موقع پہ والنٹیئرس کو یہ کہنا ہے کہ دیکھو تم نے کسی کو کوئی بدتمیزی نہیں کرنی لوگ آتے ہیں وہ ذرا نازک مزاج ہوتے ہیں مہمان ذرا ہوتے نازک مزاج ہیں تو وہ یہ کہہ دے گا آ کے کہ دیکھو جی یہ کیا ہوا تو تم نے کچھ نہیں کھانا اس کو کوئی بدتمیزی نہیں کرنے اور بڑی پیار سے محبت سے تو یہ جو ایک تربیت کا معیار ہے وہ ہم ہر سال سیکھتے ہیں ریڈ بک ہماری بنی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس سال ہم سے یہ فلان جگہ غلطی ہوگی جیسے میں نے کہا انسان ہے نا انسانوں سے फिर ہوتی ہیں پھر ان غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہوتی پھر اگلا جلسہ ختم ہوتا ہے پھر انتظار کرتے تو وہ ایک جو محبت اور یہ گان جو ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خوشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزتانوں کوشش کی جائے گی اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ قدید اللہ الکدید وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے یہ نہیں کہ صرف یہی ہیں جی yeah. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا جیسے جیسے حالات ہمارے بہتر ہوں گے ویسے ویسے اس میں اور بھی کافی ایسی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی حضور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس جلسے کے اغراض میں سے بڑی غرض تو یہ ہے کہ تا ہر ایک مخلص کو بالمواج دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کے معلومات وسیع ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو تو یہ معلومات جو وسیع ہوئی ہیں جو علم بڑا جیسے میں نے آج عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے لیکن میں نے آج حادث صاحب سے ایک بات سیکھی جی اور وہ نقطہ میں نے نہ کبھی غور کیا نہ کبھی سامنے آیا یہ جلسے کی برکت ہے نا کہ حادث صاحب ہماری زندگی پھرتے رہتے ہیں یہیں پہ لیکن جلسے کی برکت سے انہوں نے اپنی تقریر میں ایک ایسا نقطہ بیان فرمایا تو جو میرے علم میں بھی اضافہ ظاہر ہے کہ بہت سے دوسرے لوگوں جا. کے علم میں اضافہ بلد. ہوا گا اور بہت سی باتیں جو لوگوں کے علم میں نہیں تھیں وہ ان کے علم میں آئیں ہمارے جو امریکہ سے تشریف لائے تھے اظہر حنیف صاحب جہاں جا. پہ مشن انچارج ہیں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی جمعہ کے خطبے میں بھی اور پھر جو انہوں نے آج کنکلوڈنگ ایڈریس تھا ان کا جو اختتامی کتاب تھا اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں, انہوں نے ہمیں توجہ دلائی اور وہ مجھے مجھے ایک اب جو خیال آیا اور یہ کہ داغ کا شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اس وقت نہیں تھی اب ہے جی یعنی افریقہ کے میں نے مبلغین کو دیکھا اتنی پیاری اردو بولتے ہیں جی کہ جو ہمارے گھانا کے وہ فوت ہو گئے ہیں بہت آدم صاحب جی آدم اتنی خوبصورت میں نے کہا دیا کہ جلسے میں ان کی تقریر سنی اتنا مزہ آیا جب آپ کسی غیر کی زبان سے اپنی اپنے غیر کے منہ سے اپنی زبان سنتے ہیں یعنی غیر سمراج یہ کہ وہ پاکستانی نہیں ہے اردو yeah. بولنے والا نہیں yeah. ہے لیکن وہ اتنی فصاحت و بلاغت سے اردو بولتے تھے پھر گوروں کو میں نے دیکھا ہے اردو بولتے ہوئے پھر آج اظہر حنیف صاحب نے بھی اپنی تقریر کے دوران کچھ اردو کے اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کہ میرا دادا نانا جو ہے وہ احمدی تھا اور میں قادیان سے ہوں تو میں بخشا جاؤں گا اور میں پکا احمدی ہوں اور یہ وہ میرا نام جماعت میں لکھا یہ نہیں بات اور انہوں نے حضور کا شعر بار بار یہ پڑھا کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ صدق سے آؤ میری طرف تمہارا نانا دادا صاحب بھی تھا یا نہیں تھا اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو تم میری طرف آ تمہارے اندر صدق ہے کہ نہیں ہے بالکل تو وہ جو شعر ہے نا کہ تھے تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا ہو آبا کا ہونا اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں کیا ہوں کیا میرے اندر وہی صدق جو ہے اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے جو میرے آبا میں تھا وہ کہتے نا کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو تو پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو ٹھیک ہے مطلب یہ کہ باپ کا علم جو ہے وہ بیٹے کو اگر ازبر نہیں ہے تو پسر یعنی کہ بیٹا جو ہے وہ قابل میرا سے پدر یعنی اپنے باپ کی میراث کے قابل کیسے ہو سکتا ہے اس لے کر میرا باپ عالم تھا اور میں جاہل ہوں تو میں کیسے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا بیٹا ہوں اس لیے کہ میں اس کا بیٹا تو جسمانی ہوں لیکن میرے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو میرے باپ میں جی yeah. تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ اگر تو میرے اندر صدق ہے تو پھر میں اس جماعت میں لکھے جانے کے قابل ہوں تو انہوں نے اس شیر کو بھی اور بھی اشار تو اتنا مزہ آیا اب میں نے وہاں پہ بیٹھ کے سوچا کہ اب وہ دور ہے کہ جس میں سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اردو زبان کو دنیا بھر میں پھیلانے کا جتنا عظیم و شان سے رجمات احمدیہ کے سر پہ ہے اور کسی کے سر پہ نہیں ہے یعنی جگہ جگہ پہ انجمن ترقی اردو بنی ہے ہندوستان میں بھی ہے جے. پاکستان میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی مشاعرے کرتے رہتے ہیں لیکن جو یہاں پہ لوگ مشاعرے کرتے ہیں یا جو ادبی محفلیں منعقد کرتے ہیں اس میں کون ہوتا ہے پاکستانی جی اردو بولنے والے زیادہ زیادہ کون جائے گا ہندوستان سے لوگ آ جائیں گے لیکن کیا ان میں آپ نے کالوں کو دیکھا ہے اردو بولتے ہوئے کیا آپ نے ان میں گوروں کو دیکھا ہے اردو بولتے ہوئے کیا آپ نے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اردو بولتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے جو امیر ہیں وہ بھی سوئس ہیں اچھی اردو بولتے ہیں اور جیسے میں نے کہا دوسرے ملکوں کی جی تو جی یہ بھی جماعت احمدیہ <coughs> کا ایک عالمگیر نشان ہے کہ اس کے ذریعے اردو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہے دو گردو بولتے ہیں آپس میں سمجھتے ہیں بات کرتے ہیں اور یہ اس لیے کہ حضرت مسیح محدودیہ صلاح وسلام کا کلام اردو میں ہے جی yeah. اور عام طور پہ جو لوگ ہیں جو مطلب مشنریز نہیں ہیں مبلغی نہیں ہیں وہ تو ٹرانسلیشن سے اپنا جو کام ہے وہ چلا لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو جو مشنریز ہیں آ, ان کو چونکہ اس پیغام کو لوگوں کو نہ صرف بتانا ہے بلکہ سمجھانا بھی ہے جی yeah. تو وہ سمجھا نہیں سکتے جب تک وہ خود نہ سمجھیں اور وہ خود سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ وہ اس کلام کو خود اس کی زبان میں نہ پڑھیں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک صاحب گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا سامین یہاں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں آپ اسٹوڈیوز کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور یا پھر ٹول فری نمبر 1855 فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو کال کیجئے اپنے سوال کے ساتھ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنی اس وقت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے پہلے کالر موجود ہیں مرزا محمود انہوں نے نام بتایا اپنا ان کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی علیکم انصر وعلیکم السلام الحمد اللہ جی ٹھیک ٹھاک بہت مبارک اللہ آپ کو آپ نے دیکھا وہاں پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اپنا سیل فون ٹرن آف کر دینا تو ایک بزرگ تھے وہ استعمال رہے تو وہ چھوٹی سی بیٹی تھی اس نے ان کے چہرے کے آگے کر دیا نا تو وہ اتنا پھر کہ خوش بھی اور آنسو بھی آ گئے ان کی آنکھوں میں اور اس کے انہوں نے سینے سے لگایا تو وہ ایک اور دوسرے <تصفح> चلی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مرزا محمود صاحب آپ نے کال کی اور, اور اس سے مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے سیدنا حضرت عید اللہ تعالیٰ بن عصر کی خدمت میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن کردیم میں دو تین جگہ پہ ہے کہ مخلہ دون کہ وہ ان کے ارد گرد ایسے چھوٹے چھوٹے لڑکے گھومیں گے جو ان کو پانی پلائیں گے اور ان کی خدمت کریں گے تو جب میں جلسہ اب میں نے دیکھا کہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں اور وہ گھوم پھر کے پانی پلا رہے ہیں تو محکوف ہو یہ تو وہ بات ہے جو خدا نے قرآن میں بیان کی yeah. ہے تو اللہ کے فضر سے زور نے بھی اس کی تحسین فرمائی تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو ہم جنت پہ لگا دیتے ہیں قیامت پہ لگا دیتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو اس میں یہ منظر ہوگا جی لیکن سبھی صاحب ہم وہ باتیں اپنی زندگی میں رونما ہوتے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں گھوم پھر رہے ہیں پانی پل یہ وہی ہے یہ یتوف الحمل دان مخلد کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے وہ گھوم پھر رہے ہوں گے وہ پانی پلا رہے ہوں گے وہ خدمت کر رہے ہوں گے بالکل تو یہ ایک جنت نذیر معاشرہ ہے یہ ایک نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں ہمیں متشکل کر کے دکھا دیا بلکہ اس کی, کی تصویر ہمارے سامنے جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے دکھا دی بالکل اور یہ تربیت کا ایک پہلو ہے مجھے مطلب میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں کہ پانچ سال پہلے پانی پلانے پہ پھر رجسٹریشن کی ڈیوٹی پہ پھر پارکنگ کی ڈیوٹی پہ اب وہ لیوائے احمدیت کی ڈیوٹی پہ اب اس کے شوق ہے کسی دن اسٹیج کی ڈیوٹی اور آہستہ آہستہ وہ بچے انشاللہ. اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں وہ بڑے سے بڑے کو بھی آرام سے ہینڈل کر لیں. ایک ٹیم بنتی اور میرے ماشاءاللہ میری بیوی جی اس کی اپنی جگہ پہ ڈیوٹی ہے ٹھیک جی ہے میری بہو ہے وہ اپنی جگہ پہ ڈیوٹی جی جی دے رہی ہے میرا بیٹا اپنی جگہ پہ ڈیوٹی جی دے رہی جی ہے مجھے آ. جلسے میں کہیں نظر نہیں آیا وہ بالکل ہوتا تھا نا کہ جب ہم جاتے ہیں فیملی والے تم کہتے ہیں جی ساتھ ساتھ بیٹھیں لیکن ساتھ ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے نظر ہی نہیں آتے پورے جلسے جی کے اندر اور وہ آخر پہ جب نکلنے والے ہوتے ہیں تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ جی وہ وہ کہتے ہیں جی آپ جائیں ہمیں تو بھی دیر ہے ہم بلکل. تو وائنڈ اپ کر کے آئیں گے بالکل اب میں فلاں سے رائڈ لے لوں گی وہ میں فلاں سے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ میری بیوی جو ہے وہ اب چونکہ عمر بھی زیادہ ہے تو میں بھی تھک گیا وہ بھی تھک گئی تو ہم نے کہا چلو پھر ہم کٹھے چلتے ہیں یہ دونوں بعد میں آ جائیں گے بیٹا بہو کٹھے آ جائیں گے یا بیٹا پہلے آئے بعد میں آئے گا بہو پہلے آ جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ جو اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں جتنے بھی اہم دی ہیں خدا کے فضل سے جی ہاں جتنے بھی خدمت گزار ہیں آج امیشہ بتا رہے تھے کہ تین ہزار تین بالکل یعنی بیس ہزار میں سے تینتیس سو تو والنٹیئرز ہی ہیں بالکل جو مختلف جگہوں پہ کھڑے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں باہر چاہے گرمی ہے یا سردی ہے ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے جی ہاں کہ برف بھی پڑی ہوتی ہے وہ انہوں نے جیکٹیں لی ہی ہوتی ہیں سارا موس سر سارا کور کیا ہوتا ہے لیکن کھڑے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے وہاں پہ اور ان کو دیکھ دے کتنا پیار آتا ہے دیکھیں یہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ بچپن سے کبھی تو پانی پلانے کی ڈیوٹی ہے اس کے بعد پھر سائند دکھانے کی ڈیوٹی ہے اس کے بعد پھر یہ ڈیوٹی اس کے بعد وہ ڈیوٹی کرتے کرتے وہی بڑے ہو جاتے ہیں وہی بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ٹریننگ ہے جو ان کو روز اول سے ملتی ہے ایگزیکٹلی بالکل اور یہ دوسری جگہ پہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ جو بچوں کو اس طرح سے ٹرین کرے کہ آپ نے یہ سارے کام جو ہے وہ وہ کرنے تو زبان کی میں بات کر رہا تھا کہ اردو زبان خدا کے فضل سے جماعت اہم کے ذریعے پھیلی ہے اور اس میں جو خاص طور پر جو ہمارے مشنریز ہیں مختلف ملکوں کے میں یو کے جب گیا تھا جلسے پہ تو اس میں ہم جا رہے تھے گاڑی میں تو میں نے دیکھا میرے پیچھے دو افریقن جو ہم مشنریز بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے بڑی خالص اور صاف اردو سنائی دے رہی ہے میں نے کہا لیکن یہ میرے پیچھے تو وہ تھے میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ بڑی وہ بھی تھوڑے سے مسکرائی ان کے ساتھ ایک پاکستانی دولت کرنے کے جی یہ ہمارے مشن جو ہے نا یہ اردو ماشاء بڑی اچھی خوبصورت بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے ذریعے بھی ایک قوت کا ایک یگان کا جو ماحول ہے وہ بڑھتا ہے اور جیسے حضور نے دکھا ہے کہ جو لوگ اس میں جلسے میں آئے ان کو بالمواج دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کے معلومات وسیع ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو یعنی yani معرفت ایک جو ریکگنیشن ہے جو ایک ان کا عرفان ہے جی وہ بھی بڑھے پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ضمن میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اس ملاقات سے تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا اور اس جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے ماں سے واضح کے جلسے میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں کیونکہ اب یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے صحیح لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اسلام کے تفرقہ مذاہب سے بہت لرزا اور ہراساں ہیں چنانچہ انہیں دنوں میں ایک انگریز کی میرے نام چٹھی آئی جس میں لکھا تھا کہ آپ تمام جانداروں پر رحم رکھتے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں اور مستحق رحم کیونکہ دین اسلام قبول کر چکے اور اسلام کی سچی اور صحیح تعلیم سے اب تک بے خبر ہیں سو so بھائیوں یقیناً سمجھو یہ ہمارے لیے ہی جماعت تیار ہونے والی ہے خدا تعالیٰ کسی صادق کو بے جماعت نہیں چھوڑتا انشاءاللہ شاء القدیر سچائی کی برکت ان سب کو اس طرف کھینچ لائے گی خدا تعالیٰ نے آسمان پر یہی چاہا ہے اور کوئی نہیں کہ اس کو بدل سکے سو لازم ہے کہ اس جلسہ پر جو کئی بابرکات مسالح پر مشتمل ہے ہر ایک ایسے صاحب ضرور تشریف لاؤں جو زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور اپنا سرمائی بستر لحاف یعنی سرما کا جو ونٹر کا ہے وہ بھی بقدر ضرورت ساتھ لاویں اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ادنا ادنا ہر کی پرواہ نہ کریں تو یہ حضور نے جو نسائیں کی ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں ضرور تشریف لائیں پھر اس کی جو اس کے جو فائدے ہیں اس کی جو اغراض ہیں وہ بیان کی ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ عاجز اپنے سری سری اور ظاہر ظاہر الفاظ سے اشتہار میں لکھ چکا کہ سفر ہر ایک مخلص کا طلب علم کی نیت سے ہوگا اپنی جماعت کو طلب علم اور حل مشکلات دین اور ہمدردی اسلام اور برادرانہ تعلقات کے لیے بلایا ہے تو یہ جو نے فرمایا کہ جب پہلا جلسہ ہوا تھا جی تو اس میں پچہتر لوگ تھے جی ہاں اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ محمد سن بٹالوی صاحب نے اور دیگر جو علماء ہیں انہوں نے تکفیر کا فتویٰ لگایا اور اس تکفیر کے فتوے کے بعد اگلے سال اٹھارہ سو بانوے میں جو جلسہ ہوا اس میں تین سو ستائیس لوگ تھے جو باہر سے آئے یعنی ٹوٹل تعداد تھی پانچ سو لیکن جو قادیان کے تھے جو باہر سے آئے تھے وہ تین سو ستائیس لوگ تھے اور ایسے صاحب بھی تشریف لائے جنہوں نے توبہ کر کے بیت کی تو اب یہ لوگوں کا جو تکفیر کا عمل تھا اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رد عمل کیا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ زیادہ لوگ اس میں حاضر ہوئے بلکہ اس کے ساتھ لوگوں نے بیت بھی کی نہ صرف حاضری بڑی بلکہ دماغ کی تعداد بھی بڑھی اچھا اس کے بعد اگلے سال یہ ہوا کہ چونکہ ابھی تربیت کا جو عمل تھا وہ شروع ہوا تھا اور جو لوگ آتے ہیں وہ ایک دم سے تو تربیت یافتہ نہیں ہوتے ان کو وہ عادت نہیں ہوتی جو پرانی عادتیں پڑی ہیں کہ اگر آپ اپنے جلسوں میں جاتے ہیں اپنے اجتماعات میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لڑتے بھی ہیں وہاں پہ آپ جینا جھپٹی بھی کرتے ہیں وہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کرتے ہیں جی مجھے یہ نہیں ملا جی مجھے وہ نہیں ملا جی تو حضور نے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اگلے سال کا جلسہ ملتوی کر دیا اٹھارہ سو ترانوے کا اور اس کے جو پوسٹ کرنے کی جو وجوہات تھیں جو التوا کی وجوہات تھیں وہ اس کے لیے مناسب ہے کہ میں لوگوں کے سامنے رکھوں تاکہ پتہ چلے کہ بالکل. یہ وجہ کیا ہے حضور کیا ان میں پیدا کرنا چاہتے تھے اور وہ جو نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے نا پھر میں اس کو ملتوی کر دوں گا فرمایا کہ جو التوا کا مجب ہے وہ یہ ہے کہ اول یہ کہ اس جلسہ سے مدعا اور مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہ محبت اور مواقعات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور توازو اور راستبازی میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرم اختیار کریں لیکن اس پہلے جلسے کے بعد ایسا اثر نہیں دیکھا گیا بلکہ خاص جلسے کے دنوں میں ہی بعض کی شکایات سنی گئی کہ وہ اپنے بعض بھائیوں کی بدخوئی سے شاکی ہیں یعنی شکوہ کرتے ہیں اور بعض اس مجمع کثیر میں اپنے اپنے آرام کے لیے دوسرے لوگوں سے کج خلکی ظاہر کرتے ہیں گویا وہ مجمع ہی ان کے لیے موجب ابتلاح ہو گیا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جلسے کے بعد کوئی بہت عمدہ اور نیک اثر اب تک اس جماعت کے لوگوں میں بعض لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا اور اس تجربے کے لیے یہ تقریب پیش آئی کہ ان دنوں سے آج تک ایک جماعت کثیر مہمانوں کی اس عاجز کے پاس بطور تبادل رہتی ہے یعنی بعض آتے اور بعض جاتے ہیں جی اور بعض وقت یہ جماعت سو سو مہمان تک بھی پہنچ گئی ہے اور بعض وقت اس سے کم لیکن اس اجتماع میں بعض دفعہ سے تنگی مکانات اور قلت وسائل مہمانداری ایسے نالائق رنجش اور خود غرضی کی سخت گفتگو بعض مہمانوں میں واہم ہوتی دیکھی ہے کہ جیسے ریل میں بیٹھنے والا تنگی مکان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ریل میں بیٹھنے والے تنگی مکان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور اگر کوئی بیچارہ این ریل چلنے کے قریب اپنی گٹھری کے سمیت مارے اندیشے کے دوڑتا دوڑتا ان کے پاس پہنچ جاوے تو اس کو دھکے دیتے اور دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہم جگہ نہیں حالانکہ گنجائش نکل سکتی ہے مگر سخت ڈیلی ظاہر کرتے کرتے ہیں اور وہ ٹکٹ لیے اور بک اٹھائے ادھر ادھر پھرتا ہے اور کوئی اس پر رحم نہیں کرتا مگر آخر ریل کے ملازم جبراً اس کو جگہ دلاتے ہیں تو ایسا ہی یہ بھی بعض اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ معلوم ہوتا ہے اور جب تک مہمانداری کے پورے وسائل میسر نہ ہوں اور جب تک خدا تعالی ہماری جماعت میں اپنے خاص فضل سے کچھ مادہ رفق اور نرمی اور ہمدردی اور خدمت اور جفاقشی کے پیدا نہ کرے تب تک یہ جلسہ کرینے مسلحت معلوم نہیں ہوتا حالانکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ مباین محض للہ سفر کر کے آؤں اور میری صحبت میں رہیں اور کچھ تبدیلی پیدا کر کے جائیں کیونکہ موت کے اعتبار نہیں تو فرمایا کہ یہ جلد سیاست تو نہیں کہ دنیا کے میلوں کی طرح خام التظام اس کا لازم ہے بلکہ اس کا انعقاد سے نیت اور حسن سمرات پر موقوف ہے ورنہ بغیر اس کے ہیچ تو مقصد یہ نہیں ہے ظف مرتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوقت دکھانے کے لیے اپنے مبائن کو اکٹھا کروں بلکہ وہ علت غائی جس کے لیے میں ہلاں نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے پھر اگر کوئی امر یہ انتظام مجھے اصلاح نہ ہو بلکہ مجھے بہ فساد ہو تو مخلوق میں سے میرے جیسا اس کا کوئی دشمن ہے مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں دوسروں کو یہ دکھاؤں کہ دیکھو جا. جی اب جیسے تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ یہ فرزندان توحید کا اجتماع ہے اور حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع وہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا لوگوں کے اندر خدا خوفی کتنی بڑی ہے بلکہ وہی تبلیغی جماعت والے ویسے ہی دھوکے باز اپنے کاروباروں میں اپنی ملازمتوں میں اور جیسے وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ایک خاص ایام میں دس دن میں آپ عبادت کر لیں پورے سال کا آپ کا جو ہے نا وہ کفارہ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے چتلا کر لیا آپ نے سوا مہینہ لگا لیا آپ نے دس دن لگا لیے تو گویا آپ نے اپنی ساری باتوں کا کفارہ ادا کر لیا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اس کا نتیج... نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے نتیجے میں اسلام کو کیا فائدہ پہنچا ہے آج تک تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہیں کہ اتنا بڑا اجتماع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا ان کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کتنی ہوئی کتنے لوگ تھے جو وہاں پہ جا کر نمازیں پڑھتے تھے اور پھر بعد میں آ کر انہوں نے نمازیں کنٹینیو رکھی ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کی اب یہ تبلیغ اسلام جو تبلیغی جماعت والوں کا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بھائی نماز پڑھ لیں تو وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے نا اس کا نتیجہ کا نکلتا ہے یہ نہیں معلوم تو کمپیریزن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جو اس کی وجوہات بتائی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خدا خوفی پیدا ہو خدا کے نزدیک جھکیں اور اس کے نتیجے میں پھر اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ انصد صاحب سامعین ریڈیو احمد یہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں اب وقت ہے کہ جب ہم اپنی فریکوینسی بدلتے ہیں اب سے دو منٹ کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اے ایم فائیو تھرٹی پر لے جائیں گے پروگرام ہمارا جاری رہے گا ریڈیو احمدیہ عنصر رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود رہیں گے آپ کے سوالات بھی ہم لیں گے پروگرام میں لیکن ہماری فریکوینسی اب اے ایم فائیو تھرٹی پر چلی جائے گی اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ پروگرام سن سکتے ہیں اگر آپ اے ایم فائیو تھرٹی کے آپ کے پاس اینڈرائڈ یا آئی فون کی ایپ موجود ہے اس کے ذریعے بھی پروگرام کو سنا جا سکتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو voiceofislam.ca اسلام ڈاٹ سی جو ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وائس اسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمارا پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے یہ پروگرام جاری رہے گا دس بجے سے شب بارہ بجے تک لیکن ہماری جو فریکوینسی ہے وہ اب اے ایم فائیو تھرٹی رہے گی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ہمارے جو اسٹوڈیوز کے نمبر ہیں وہ بھی یہی رہتے ہیں یعنی فور ون سکس 1855 یا 4106522 ون آپ اس پر کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام کے اس حصے سے صفی راجپوت کو اس وقت آپ اجازت دیجیے ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کے ساتھ ہم آپ سے کچھ منٹ کے بعد اے ایم فائیو پر آپ کے ساتھ دوبارہ ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ